الحمد للہ بندر پارے سورہ یہ ابتدائی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تیرہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے سورہ کاف ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک سو دس آیتیں اور بارہ رقو ہے اس میں ایک ہزار پانچ سو ستہتر کریمات اور چھ ہزار تین سو ساٹھ اس سورہ مبارکہ میں حروف ہے سورہ کاف کے اپنے کچھ خاص خصوصیات ہیں فضائل ہیں جیسے مسلم ابو ابودا نسائی مسند احمد میں حضرت ہے کہ جس شخص نے سورہ کاف کی پہلی دس آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور حضرت ابود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے اسی مضمون کا کہ سورہ کے ابتدائی دس آیاتوں کے ساتھ آخری دس آیاتیں بھی جس نے یاد کی اور مسند احمد کے ایک حدیث ہیں حضرت صاحب اور ضبح جو شاہ سورائے کے پہلی اور آخری آیاتیں پڑھ لیں اس کے لیے اس کے قدم سے لے کر سر تک ایک نور ہو جاتا ہے اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تخن ہو جاتا ہے اور بعض روایت میں خصوص جمعے کے دن اس کے پڑھنے کے بہت ساری فضیلتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے تفسیر تبری میں ہے امام ابن جلیر تبری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے تو انہوں نے دو آدمی نظر النحار بن بنبی عید کو مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ کتب سابقہ طورات اور, اور انجیل کے عالم ہیں تو آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء یہود نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ ان سے تین سوالات کرو اگر انہوں نے ان کا جواب اسی طرح دیا جو ہم بتاتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے اور اگر یہ نہ کر سکے جواب نہ دے سکے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بات بنانے والے ہیں رسول نہیں ہے ایک تو ان میں سے سوال یہ تھا کہ ان سے ان نوجوانوں کا حال درج یافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے ان کے واقعہ کیا ہے کیونکہ یہ واقعہ عجیبا ہے دوسرا ان سے اس شہد کا حال پوچھو جس نے دنیا کے مشرق اور مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا جس کا کیا واقعہ ہے اس طرح ان سے رخ کے متعلق سوال کرو کہ رخ کیا چیز ہے یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی مردری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کے آئے ہیں اور علماء یہود کا پھر پورا قصہ سنا دیا یہ لوگ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سولہ لے کر حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا مگر آپ اس وقت کہنا بھول گئے. لوگ روڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ کے انتظار میں رہے ان سولہ سے ہی بتلایا جائے گا مگر وعدے کے مطابق یہ دن تو کوئی وہی نہ آئی بلکہ پندرہ دن اسی حال میں گزرے کو نہیں اور اس دورانی میں مکہ کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے انہوں نے بتی کہنی شروع کی جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخ دکھ اور غم پہنچا پندرہ دن کے بعد حضرت علیہ صلاح سورہ سرہ لے کر نازل ہوا جس میں تاخیر واہی کا سبب بھی بتایا گیا کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے اس کے ساتھ اس وقت میں چونکہ ایسا نہ ہوا اس پر تمبی کرنے کے لیے کسی کام کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں اس کو کل کر دوں گا مگر یہ کہنا کہ اگر اللہ نے چاہا اور اسحا دقاف کا واقعہ بھی آگے ان شاء اللہ ذکر مشرق اور مغرب کے سفر کرنے والے دلکرن کا واقعہ بھی مفصل اس کا تفصیل آ ہے اور روح کے متعلق جو ان کا سوال تھا وہ گزشتہ صورت میں سر بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتی ہے ساتویں آٹھویں رکوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ اللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے کتاب جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی یعنی قرآن ولم شالیہ وجہ اور جس نے نہیں رکھی اس میں کچھ بھی کچی یعنی اس میں کوئی ایسے کمزوری نہیں رکھی کہ جس کے وجہ سے یہ کتاب مایوب دھیرایا جائے قیمًا ٹھیک اتارے گئی لِيُنذِرَ بَعْثًا شَدیدًا تاکہ ڈر سنایا جائے اُس سخت عذاب کا مِن لَدُنْهُ اللَّهُ کے طرح سے یعنی اللہ کے طرح سے عذاب کے آنے سے پہلے اس سخت عذاب کے مطالق لوگوں کو بتلایا جائے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِ اور یہ کہ خوشخبری سنائی جائے ایمان والوں کو وہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں یہ کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے ماں کیسی نفی ہی ابدا جس میں وہ رہا کریں گے ہمیشہ یعنی جنت اللہ اور خبردار کیا جائے ڈر سنایا جائے ان لوگوں کو اور جو کہتے ہیں اتحض اللہ ولدا کہ اللہ اپنے لیے اولاد رکھتا ہے یعنی خدا کے لیے اولاد تجویز کرنے میں سب سے زیادہ مشہور اور پیش پیش نصارہ ہے جیسے کہ حادی سے ظاہر ہوتا ہے انہی سے حاملین قرآن کو قیامت تک زیادہ سابق پڑھنا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے من بی کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی وبا اور نہ ان کے باپ دادوں کو یعنی یہ جو اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں جیسے کہ بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا بعض نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ مو زبانیں باتیں ہیں ان کے اور ان کے آباء و اجداد کی طرف سے چلے آ رہے ہوئے ان پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں لیکن ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں کب عورت کل منتر من افواہ یہ بہت بڑی بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہ سے وبا نہیں یہ لوگ کہتے مگر بے تحقیقی بات یعنی جھوٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باصلاحیت لوگوں کو جب اللہ کے اندر فرمانیاں کرتے ہوئے دیکھتے تو بڑے پریشان ہو جاتے یہ اللہ کے بندے کتنے خوبصورت ہیں لیکن یہ اپنے چھوٹے چھوٹے خواہشوں کی وجہ سے اپنے آخرت کو اپنے خواہشوں کی وجہ سے برباد کر رہے ہیں اللہ کے رسول ان کے لیے بہت زیادہ کھڑتے تھے اللہ کے رسول ان کے بارے میں بہت زیادہ فکر ہو جاتے تھے اللہ نے آنے والے آیات نادر فرمائی فلا اللہ کا باخ سو کہیں آپ ہلاک کر دیں گے اپنے نفس کو آدھا آثار ہیں ان لوگوں کے پیچھے بحب الحبی سے اصفا اگر وہ نہ مانیں گے اس بات کو افسوس کرتے ہوئے بات باد قرآن ہے کہ اگر بولو قرآن کو نہ مانیں اللہ کی یہ بات نہ مانیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو افسوس کرتے کرتے ہلاک کر دیں گے ان نا جناب بے شک ہم نے بنایا ہے جو کچھ ہے زمین پر زینت اللہ اس کے لیے رونق یہ نبلو تاکہ ہم جانچے لوگوں کو ائی ہم احسن عملہ کہ کون ان میں سے اسر زمین پر اچھا عمل کرتا ہے جو کچھ اس زمین پہ ہے یہ زمین کے لیے رونق ہے خوبصورتی ہے اور جو بھی مخلوق ہے نباتات اور زمین کے اندر مختلف چیزوں کے گانے موجود ہیں وہ سب زمین کے لیے زینت اور رونق بنائی گئی ہے اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بھائی مخلوقات ارضیہ میں تو سام بچوں درندے جانور بھی موجود ہیں اور بہت سے مضر اور مہلک چیزیں اور بھی ہیں ان کو زمین کی زینت اور رونق کیسے کہا جا سکتا ہے کیونکہ جتنی چیزیں دنیا میں مضر اور مہلک اور خراب سمجھی جاتی ہیں وہ ایک اعتبار سے بے شک خراب ہے مگر مجموعہ عالم کے لحاظ سے کوئی چیز خراب نہیں ہے یہی اس کے جواب ہے کیونکہ ہر بری سے بری چیز میں دوسری حیثیت سے بہت سے فوائد بھی اللہ تبارک کو تگانے رکھیں گے جیسے کہ زہریلی جانوروں اور درندوں سے ہزاروں انسانی ضروریات اور معالجات وغیرہ میں ان سے مدد لی جاتی ہے اس لیے جو چیزیں کسی ایک حیثیت سے بری بھی سمجھی جا سکتی ہیں لیکن مجموعہ عالم کے کارخانے کے لحاظ سے وہ بھی بری نہیں ہے اس لیے کسی شاید نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نہیں ہے چیز نہ کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإنَّا اور ہم کر گزرنے والے ہیں ماں علی جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے سعید انجوروزہ ایک چھٹیل میدان چھانٹ کر یعنی جو کچھ اس زمین پر دکھائی دے رہے ہیں پہاڑ ہیں درختیں ہیں اور بڑے بڑے چٹان ہیں یہ سارے کے سارے ہم ایسے ہموار کرنے والے ہیں ہم تو خیال کرتا ہے انہا یہ کہ ورتیم ایک غار والے کام آیات آیاتنا عجبا یہ ہے ہمارے قدرت کے عجیب اور غریب واقعات میں سے کیونکہ مجید کے ان آیاتوں کے نظور سے پہلے بھی عرب کے لوگوں میں اصحاب اسادقات کا واقعہ معلوم تھا لوگوں میں مشہور تھا لیکن اپنے اپنے انداز سے وہ اس قصے کو بیان کیا کرتے تھے اسی لیے مشرقی نے مکہ کو مدینہ کی یہود نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے اس واقعہ کو اپنے سوال میں شامل کیا کہ آپ ان سے اصحاب کاف کا واقعہ پوچھ لیجیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں اول فطیت وافی جب جا بیٹھے وہ جوان پہاڑ کے اس وار میں فقاص اے ہمارے رب اور تو اپنے پاس سے ہمیں بخشش عطا کر دیں وہ امر نا روشدہ اور کرتے ہمارے لیے ہمارے اس کام کو آسان اسحابقاف کا واقعہ کیا ہے اس قصے میں چند بحث ہیں سب سے پہلے یہ کہ اسحابقاف اور اصحاب رقیم کیا یہ ایک ہی ہیں اور ایک ہی جماعت کے دو نام جس طرح کی یہاں پہ اصحاب کافی وقت یا یہ الگ الگ جماعتوں جماعتیں ہیں اگرچہ کسی صحیح حدیث میں اس کی کوئی فراہت موجود نہیں ہے مگر امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں اصحاب کاف اور اصحاب الرقیم دو عنوان الگ الگ رکھتی ہیں پھر اصحاب الرقیم کے تحت میں وہ مشہور قصہ تین شخصوں کے غار میں بن ہو جانے اور پھر دعاؤں کے ذریعے راستہ کھل جانے کا ذکر کیا ہے جو تمام کتب احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تین نوجوان راستے پہ جا رہے تھے بارش ہونے لگی وہ لوگ جا کر پتھر کے نیچے بیٹھ گئے اوپر سے بارش کی وجہ سے وہ پتھر ان کے اوپر بیٹھ گیا اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی کوئی ہے نہیں جو ہمیں اس پہاڑ پتھر کے نیچے سے نکال دیں آئیے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے کوئی ایسے عمل بطور سفارش کے بطور وسیلہ کے پیش کرتے ہیں کہ جو ہم نے اللہ کے لیے کیوں جس کی تفصیل انشاءاللہ شاء آگے کسی دوسرے موقع پہ آئے گا تو امام بخاری متعلق فرماتے ہیں کہ اصحاب رقیم سے مراد وہ نوجوان ہیں جو اس چٹان کے نیچے بند ہو گئے تھے امام بخاری کے اس سنی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی صحاب کا ایک جماعت ہیں اور اصحاب رقیم ان تین شخصوں کو کہا گیا ہے جو کسی زمانے میں غرب میں چھپے تھے اور پھر پہاڑ سے پہ ایک پت بڑا پتھر اس ہار کے دہانے پر آ گرا تھا اور یہ لوگ اس میں بند ہو گئے تھے لیکن حافظ ابن حجر نے شرع بخاری میں یہ واضح کیا ہے کہ عزر روایات حدیث اس کی کوئی سریح دلیل نہیں ہے کہ خابر رقیم مذکورہ تین شخصوں کا نام ہے بات صرف اتنی ہے کہ واقعہ غار کے ایک روی حضرت نعمان بن بشیر کے روت میں بعض روای راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیم کا ذکر کرتے سنا اب غار میں بند رہ جانے والے تین آدمیوں کا واقعہ سنا رہے تھے یہ اضافہ فتح باری میں بزاز اور تبرانی کے راغ سے نقل کیا گیا ہے بہرحال مفسرین میں سے باز نے اصحاب رقیم اور اصحاب کاف ایک ہی لوگوں کا قصہ بتایا ہے اور بعض لوگوں نے اصحاب رقیم کو علادہ اور اصحاب کاف کو الادا ذکر کیا ہے بہرحال جو بھی قصہ ہو اس کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت نہیں ہے اصحاب کاف کی جگہ اور ان کا زمانہ ایک بارے میں تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کچھ واقعات اور کچھ چشمدیندید واقعات بھی ہیں جو مختلف شعروں سے متعلق ہیں ہے غیر وضح کے روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ رقیم روم کے ایک شعر کا نام ہے جس کے ایک گھر میں اکیس آدمی لیٹے ہوئے ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سو رہے ہیں میرے امام تفسیر ابن عطیہ نے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں وہاں کے مجاورین یہ ہی کہتے ہیں کہ یہی لوگ اسابقاف ہے اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کے تعمیر ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے اور ان مرد لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے ایک دوسرا واقعہ ان دلس غرماتا کا نقل کیا گیا ہے ابن آتی کہتے ہیں کہ ارناتا میں ایک لوشا نامی گاؤں کے قریب ایک گھر ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا صرف ہڑیوں کے ڈانچے باقی ہیں اور بعض پر اب تک کہتے ہیں جی کہ گوشت اور پوست موجود ہیں جس پہ سبھی گزر گئی مگر صحیح صنعت سے ان کا کچھ حال معلوم نہیں ہے کچھ لوگ یہ جی کہتے ہیں کہ یہی اصحا وکاس ہے بہر حال اصحا کے بارے میں کوئی خاص متعین وزار بازیں روایات ایسے نہیں ہیں کہ جس کو ترجیحی بنیادوں پہ اسی کو ہی خاص آخر کہا جائے اتنی سی بات ہے کہ یہ قصہ جو زمانے میں پیش آیا ہے تاریخی خاقیات میں رہتا ہے تفسیر باہر محیط میں ہے کہ اصحاب وکاس کے مقام سے متعلق کچھ معلومات اور تاریخ رواج جو انہیں کی ہے کہتے ہیں کہ اصحاب وکاس بادشاہوں کے اولاد اور اپنے قوم کے سردار تھے قوم بد پرستی ایک روز ان کی قوم اپنی کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلی جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا پاٹھ کرتے ہندوؤں کی طرح اور ان کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے تھے ان کا بادشاہ ایک جبار جب ظالم دقیانوس نانی تھا جو قوم کو اس بد پرستی پہ مجبور کرتا تھا اس سال جب پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی تو اصحاب کاف نوجوان بھی پہنچے اور وہاں اپنے قوم کے یہ حرکت ہی دیکھی کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے ہیں اور ان کے عبادت کرتے اور ان کے لیے قربانی کرتے ہیں اس وقت اللہ مبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عقل سلی عطا فرما دی کہ قوم کے اس حمقانہ حرکت سے ان کو نفرت ہوئی اور عقل سے کام لیا تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات کی کی جانی چاہیے جس نے زمین اور آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہے یہ خیال ایک وقت ان چن نوجوانوں کے دلوں میں آیا اور ان میں سے ہر ایک نے قوم کے اس مقامہ عبادت سے بچنے کے لیے اس جگہ سے ہٹنا شروع کیا ان نے سب سے پہلے ایک نوجوان مجمع سے دور ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گیا اس کے بعد ایک دوسرا آیا اور وہ بھی یہاں بیٹھا پھر تیسرا پھر چوتھا اور اس طرح سے یہ ایک ہی جمال بن گئی تفصیل نے اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ لوگ تو باہ اجتماع کا سبب قومیت اور جنسیت کو سمجھتے ہیں مگر حقیقت وہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ در حقیقت اتفاق اور افتراق اول ارواح میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا اثر اس عالم کے افزا میں پڑتا ہے جن روحوں کے درمیان ازل میں مناسبت اور اتفاق پیدا ہوا وہ یہاں بھی باہم مربوط اور ایک جماعت کی شکایت اختیار کر لیتی ہے خدا تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ جمع تو ہو گئے مگر ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسرے سے اس لیے چھپاتا تھا کہ کہیں بادشاہ کو اس کے بارے میں خبر نہ ہو جائے اس لیے یہ لوگ آہستہ آہستہ ایک دوسروں کے قریب تو ہوتے گئے لیکن ایک دوسروں سے خوفزدہ بھی تھے بہرحال مختصراً یہ کہ جب ان نوجوانوں پر ہر ایک کے رائے ظاہر ہو گئی دوسری کے اوپر اور سب سمجھ گئے کہ بھائی ہم سبوں کا علادہ ہو کر یہاں بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے تو یہ لوگ اس جگہ سے جنگل کی طرف چلے گئے اور جنگل میں جا کر کے ان لوگوں نے اللہ تبارک کو تعالی سے دعا کی کہ پرورتگار ہم نے ایک مشکل راستے کو منتخب کر لیا ہے تو ہمارے لیے اس مشکل کو آسان کرتے پھر ان نوجوانوں نے ایک شخص کو بھیجا جبھی وہ جا کر کے شہر کے حالات اور لوگوں کے ان کے بارے میں خیالات معلوم کر لیں جب ایک نوجوان گمنام بن کر کے شہر میں آیا تو اس نے اس بات کو مشہور پایا کہ بادشاہ وقت ان کے تلاش میں ہر طرف اپنے فوجیوں کو بھیجے ہوئے ہیں اور مردہ یا زندہ ان کے متلاشی ہے یہ نوجوان واپس آیا اور اس نے شہر کے حالات اور حکومت وقت کے خیالات ان کے بارے میں جو تھے ان سے ان کو آگاہ کیا تو یہ نوجوان جا کر کے ایک غار کے اندر سو گئے اور جب سو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا نیند جاری کر دیا کہ یہ لوگ تین سو نو سال تک اسی غار کے اندر بے باک ہو کر کے سوئے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایسے بندوبست فرمایا کہ صبح کو جب سورج مشرق سے نکلتا تو ان کے اس غار کے منہ سے ذرا ہٹ کے نکلتا تاکہ یہ سورج کے تیز شوہوں کی وجہ سے بیدار نہ ہو جائے اور جب غروب ہوتا تو بھی وہ ذرا اس کھو کے منہ سے ہٹ کر کے غروب ہوتا تاکہ یہ لوگ اس سے متاثر نہ ہو کر بٹے یہ لوگ بدلتے رہتے تھے اور پھر تین سو نو سال کے بعد جا کر کے یہ لوگ ان میں سے ایک بیدار ہوا اس نے اپنی دوسری ساتھیوں کو اٹھایا اور کہا کہ بھائی دیر ہو گئی ہے لہٰذا اٹھو تاکہ کھانے پینے کا بندوبست کر لیا جائے پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی کسی ایک شخص کو شہر بیچ دیتے ہیں تاکہ وہ کھانے پینے کی چیزیں لے آئے لیکن ساتھ ہی اس کو یہ بیچتے ہوئے تاکیق کر دی کہ بھائی ایک تو تمہارے بارے میں لوگوں کو پتا نہ چلے اور دوسری یہ کہ حالات چیز بازار سے لے کے آنا پاک چیز لے کے آنا اس لیے کہ یہ نوجوان بھی یہی سمجھتے اب یہ شخص جب بازار گیا اور اس نے تین سو نو سال پرانا سکہ بازار میں دکانداروں کو دینا دیا تو وہ نوجوان وہ دکاندار فوراً سمجھ گئے اس لیے کہ وہ تین سو نو سال پہلے گزرے ہوئے بادشاہ نے ان نوجوانوں کے بارے میں ہر طرف یہ خبر مشہور کر رکھی تھی کہ بھائی ہمارے ایسے چند شاہز شہزادے گم ہو گئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا ہے لہذا اس کے بارے میں جب بھی پتہ چل جائے تو حکومت وقت کو مطلع کر دیا جائے کہ یہ نوجوان کیسے گم ہوئے اور یہ نوجوان کہاں رہے تو جب ان لوگوں نے وہاں کے حالات کو دیکھا تو انہوں نے حالات کو بدلا ہوا پایا اور تین سو نو سال کے بعد حکومت بدل چکی تھی اور ایک مسلمان عادل حکمران کی حکومت تھی لہذا حکومت کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو لانے کا شہر کی طرف ارادہ کیا لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچ گئے تو ایک نوجوان تو ان کو بازار مل چکا تھا اسی نے رہنمائی کی اس گھر کی طرف حکومت کے لوگوں کا لیکن یہ لوگ جب وہاں گئے اور اس نے کہا کہ بھائی تم باہر رہو میں اندر جا کر کے, ساتھیوں کو اٹھا کر کے باہر بلاتا ہوں جب یہ نوجوان اندر گیا تو یہ بھی اندر جا کر کے بے ہوش ہو گیا اور فوت ہو گیا جب ان لوگوں نے اندر جا کر کے دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا تو یہ ہے ایسا کاف کا جو آنے والے رجوعات میں مشغول ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جب غار میں آئے تو فقل و کہنے لگے ربا نا ہمارے رب آتنا لدن کا تو ہمیں دے اپنے بخشیں روشدا اور ہمارے لئے ہمارے اس کام کو آسان کر دیں اللہ کا ارشار ہے فضر علی اعلی آزان پھر ہم نے لگا دیے ان کے کانوں میں پھر کافی اس غار کے اندر سیندن چند برسوں تک یعنی مہر لگا دیا سلا دیا تاکہ ان کے کانوں میں آواز ہی نہ جائے پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ معلوم کر لیں سو امدا کہ دو فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے جتنے مدت وہ اس غار کے اندر رہے ایک تو وہ خود اور دوسرے بولو کہ جو حکومت وقت کی اس وقت اللہ پندرہ پارے کاف کے یہ دوسرا رقو ہے اور یہ رقو آیت نمبر تیرہ سے لے کر آیت نمبر اٹھارہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اسحاداف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے گزشتہ رکو کہ آخر میں تو گویا اس قصے کا دیباچہ مذکور تھا اور اس رکو میں اس کی تفصیل اللہ نے ذکر فرمایا ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ نہرون کو سوالے ہم سناتے ہیں آپ کو نباہوم ان کا حال بالحقی تحقیقی یعنی سچا حال اس لیے کہ لوگوں میں جو ان نوجوانوں کے متعلق قصے مشہور تھے ان میں کچھ مبارکہ آراہیاں بھی شامل تھیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سچی اور جو بات حق ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ یہ ہے ان نہ فتع بے رد بے شک وہ نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر اور اتنا خدا اور زیادہ دی ہم نے ان کو سمجھ اور بتنا پوبی ہند اور ہم نے گہرا لگایا ان کے دلوں پر اس بابوں جب وہ کھڑے ہو گئے یعنی ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جب وہ کھڑے ہو گئے اور فقا لس انہوں نے کہا کہ, بے ربنا رب السماوات والارض کہ ہمارا رب وہ ہے جو رب آسمانوں کا اور زمین کا لم من وی اراحم ہر گز ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو معبوت لقد کل نہ نہیں تو کہیں ہم حق سے دور کی بات کہنے والے بچ جائیں گے میلے کے اندر جب سارے لوگ بتوں کے سامنے جوک رہے تھے تو ان نوجوانوں نے اپنے دلوں کو مضبوط کیا اللہ نے ان کو قوت قلبی عطا فرمائی انہوں نے ہمت کر کے ان لوگوں کے سامنے کڑے ہو کر کے اس حقیقت اور سچائی کا اظہار کر دیا ہاں قومنا یہ ہماری قوم ہے اتخذوا من دونی ہی جنہوں نے بنائے رکھے ہیں اللہ کے سوا آلحتنخروں کو معبود لطول علیہ سلطان بین کیوں نہیں لے کے آتے اس پر کوئی مضبوط دلیل یا واضح دلیل امن ازلم بس کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے مما عرش نختارا علبہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے یعنی اللہ نے ایک چیز کے بارے میں حکم ہی نہیں دیا اور لوگ اپنے طرف سے کہیں جی کہ یہ اللہ نے فرمایا تو یہ یقیناً بہت بڑی بے انصافی ہے کیونکہ وہ لوگ اپنی پرستی کو اللہ کا حکم کہتے تھے اللہ کا پسندیدہ عمل کہتے تھے اس لیے ان نوجوانوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا پسندیدہ عمل ہے تو اپنے استاوے پر تم کوئی کل دلیل کیوں نہیں لے کے آتے اور اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو یقین کر لو اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا جو اللہ کے طرف جھوٹ کا نسبت کرے واضح تمہوں اور جب تم نے کنارہ کر لیا ان سے وما یابدون اور جن کے وہ پوجہ کرتے تھے الا الله سوائے اللہ کے فاغو تو اب جابتو الالکاف اس قار میں یا اللہ نے ان کے ذہن وڑا دا ینحر لکم ربکم کہ پلا دے تمہارے لئے تمہارا رب نے رحمت ہی اپنے رحمت میں سے وہ ویہیئ لکم من عمرکم اور وہ بنا دے تمہارے لئے تمہارے اس معاملے کو مرفقہ آرام دے اس لیے کہ حکومت وقت کے سامنے جو بت پرست ہی نہ ہو بلکہ بت پرستی کے اوپر لوگوں کو مجبور کرنے والا یعنی انتہا پسندانہ قسم کا بت پرست حکومت ہو ان کے سامنے ان کے اس کو اور سرکاری مذہب کو چیلنج کر دینا وہ بھی چیلنج کرنے والے ایسے لوگ جو اس حکومت کے اندر اثر رکھنے والے لوگوں کے نوجوان اولاد ہو تو یقینا یہ ایک بہت دل گردی والی بات ہے اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ بھائی کمال کی بات تو تم نے کر دی لیکن اب آؤ میں نے تمہیں آرام کے جگہ میں لے کے جانا ہے وہ ترشمسا اور تو دیکھتا سورج کو ایزا تعداد جب وہ نکلتی کہ وہ بچ کر نکلتی ان کے اس ہار کے منہ سے الیمین دائیں طرف وہ ایزا غربت اور جب وہ ڈوبتی تو تکرے تو کتھا جاتی ذات شمال بائیں طرف وہ اور وہ میدان میں تھے اس ہار کے ذہنی کا مناتے ہے اللہ, اللہ کی قدرت کی نشانیاں میں یا دلہ فَهُوَ فہول جس کو اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے اور میں اور جس کو وہ گمراہ کر دے فرن تجل ولی یہ مرشدہ بس آپ نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی رفیق ایسا رفیق مرشدہ کہ جو اس کو راستہ بتانے والا ہو مرشد رشت یعنی سچائی کا راستہ بتانے والا اور راستہ کہ جو راستہ اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے سمجھایا اسی راستے کو سمجھانے والے کو مرشد کہا جاتا ہے۔ وا سنت وانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور بالملاہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پندرہ باری سور گاف کے یہ تیسرا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اٹھارہ سے لے کر آیت نمبر چوبیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحابقاف کے قصے کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ نوجوان جب اس غار میں جا کر کے لیٹ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند تاری کر دیا اور نیند بھی ایسا کہ جس سے ان کے جسم لمبے زمانے تک مٹی کا کچھ اثر بھی ان پر نہیں تھا اور جب بھی اگر وہاں سے کسی کا گزر ہوتا اور اس کا نظر پڑتا ان نوجوانوں پر تو اس نظر پڑنے والوں پر ایسا حیبت تاریخ ہو جاتا کہ وہ ان نوجوانوں کے متعلق لوگوں کو بتانا بھول جاتے تھے بلکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو زمانۂ دراز سے گم, گم ہو گئے ہیں بلکہ وہ ان کو جب دیکھتے کہ وہ یہ ہراڑے لے رہے ہیں آنکھیں ان کی کلی ہیں تو وہ ان کو بیدار لیتے ہوئے ٹھکے ہوئے مسافر سمجھ کر کے اپنے راستے پہ چل پڑتے اور ان کے یہاں لیٹنے کے بارے میں زیادہ غور اور فکر تک نہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ تحسب اور تو سمجھے اس ان کو بیدار وہ ہم رقوظن اور وہ سوئے پہ وہ ذاتر یمین و ذات شمال اور ہم کروٹے دلاتے ہیں ان کو کبھی دائیں اور کبھی آئے وہ کل وہ بال وسیت اور کتا ان کا باقی تن ذرا آئے ہیں کہ وہ بچائے ہوئے تھا اپنے بازو کو بال وسیت چھوکٹ پر یہ نوجوان جب یہاں سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کا ایک فالتو کتا بھی چلا گیا اور جب یہ نوجوان ازار کے اندر داخل ہوئے تو فالتو کتے کے طرح وہ اس کے منہ کے باہر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ٹھانگی بنا کر کے اس کے ساتھ لیٹ گیا اور یہی حال اس کا بھی ہوا کہ وہ لیٹتے ہی لے جیسے ہی لیتا ویسے ہی اس کی روح پرواز کر گئی سو گیا اللہ کا ارشاد ہے لب طلاً اگر تو تانگ کر دیکھتا ان کو تو لب اللہ تمن ہوں فرارن البتہ تو دے کر بھاگ جاتا وہاں سے لمب ہوں اور بھر جاتا تو ان کے دہشت سے یا ان کے وشت سے یعنی ان کا ایسے روب آپ ہو جاتا کہ آپ ان کے طرف جا کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے جا کر کے ان کو ہلائیں اور معلوم کریں باعث نہ اور اسی طرح ہم نے جگائے ان کو لیکن ہوں کہ وہ آپس میں دوسروں سے پوچھے کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے دوسری ساتھی سے بھی کم لبیس تم کتنے تیرے ہو تم آدو کہا انہوں نے لبسنا یومن اوبا ہم ٹیرے ہیں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم حصہ باقیوں نے شہر میں پھر وہ دیکھیں جو بھی سترہ کالا ہو پھل یاد بس اس کو لے میں سے بتانے کے لیے اور نرمی سے پیش آئے بلا یوش رن بک اور کسی کو بھی تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے اس لیے کہ یہ نوجوان سارے یہی سمجھتے رہے کہ بھائی شاید ہم ایک دن یا دو دن یہاں سوئے ہوں گے یہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ نے ہم پہ تین سو نو سال تک نیند تاریخ کر دی وہ کہا نے یہاں سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں حرام چیزیں بطور غذا کے استعمال ہو رہی ہوتی ہو اور جن شہروں میں حرام رزق فروغ ہوتا ہو اور اس شہر میں اگر مسلمان چلے جائیں تو مسلمانوں کو رزق یا کھانے پینے کی چیزیں خریدتی ہوئے تحقیق کرتے رہنا چاہیے جیسے کہ ان نوجوانوں نے جس کو بازار بھیجنا چاہا اس کو تاخیر کی بھائی فل از کا تو امن اچھی طرح سے نظر کر دینا جو بھی پاک کانا ہے ہو بس جائیے کہ وہ تمہارے پاس دوسرے ساتھیوں سے کہنے لگے کھانے کے لیے لے آئے اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے کہا کم اگر وہ لوگ تمہارے بارے میں خبر تو وہ تمہیں پتر مار کر کے قبول کرنے پر مجبور کر دیں گے اور جب ایسا ہو جائے گا تو ولان تفل ہو تب تمہارا کوئی کامیابی نہیں ہوگی اسی لیے کہا کہ احتیاط کے پیزوں کو ہمیشہ ایش نظر رکھو اور اسے نظر انداز نہ کرو یعنی اپنے بارے میں شہر کے لوگوں کو کسی طریقے سے بھی خبر نہ ہونے دو ورنہ حکومت اگر نے تو یا تو تمہیں سزا موت دے کر کے سنسار کر دیں گے یا پھر تمہیں اپنے دین قبول کرنے پر مجبور کر دیں گے وہ کزان کا اوسر اور اسی طرح خبر ظاہر کر دی ہم نے ان کی لیا لم تاکہ وہ لوگ جان لے ان نواز اللہ کونے کے اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ انساتی اور ایک قیامت کے آنے میں کوئی دھوکا نہیں تین سو نو سال گزر گئے تین سو نو سال کے بعد موجودہ وقت میں جو حکومت تھی یہ حکومت مسلمانوں کی تھی لیکن مسلمانوں میں کچھ لوگوں میں بدعقید کی پھیل گئی تھی آخرت کے متعلق بھائی آیا آخرت میں انسانوں کو ان, ان دنیاوی جسموں سمیت زندہ کیا جائے گا یا ان کے صرف روحوں کو زندہ کیا جائے گا تو بعض لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بھائی یہ دنیاوی جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ نہیں بنایا جائے گا بلکہ حساب اور کتاب روح کا ہوگا بعد میں کہا کہ بے جسم ہوں گے لیکن وہ جسم اور ہوں گے یہ نہیں ہوں گے جو دنیا بھی ہے لہٰذا اس طرح سے مسلمانوں میں ایک سواری تھی آخرت کے مطالعہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس اختلاف کو بھی اس موقع پہ رفع فرمایا اور وہ یہ کہ اس زمانے میں اللہ نے ان نوجوانوں کو زندہ کر دیا یہ وہ نوجوان ہیں کہ ان کی گمشدگی کے بارے میں اس وقت کے تمام مختلف عقائد رکھنے والے مسلمانوں کو معلوم تھا کہ بھئی ایسے اسابقاف اپنے زمانے کے حکومت کے کچھ شہزادے نوجوان توحید کے عقیدہ رکھنے والے حکومت وقت سے بغاوت کرتے ہوئے بت پرستی سے انکار کر کے وہ یہاں شیر سے بھاگ گئے تھے اور ان کا کو کوئی پتہ نہیں چلا لوگ ان کے نام اور حریت تک کو تاریخ حوالوں سے جانتے تھے تو جب اللہ نے ان نوجوانوں کو ان کی انہی جسموں کے ساتھ 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ان لوگوں کو دکھایا تو اس وقت موجودہ لوگوں میں دنیاوی جسموں سے جو انکار کرتے تھے آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کا اللہ نے ان پر اتمام حجت فرما دی کہ بھائی اللہ نے اگر ان کو تین سو نو سال کے بعد انہی جسموں کے ساتھ دوبارہ اٹھایا ہے تو اس اللہ کے لیے تمہیں قیامت کے دن انہی جسموں کے ساتھ اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے جس سے ان لوگوں کے بعد عقل میں آ گئی اور ان لوگوں نے اپنے بدعقیدگی سے یا اپنے غلط سیمی سے دھوبا کر دیا تو اللہ کا ارشاد ہے کہ اور ایسے ہی ہم نے ان کے بارے میں ان لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے ان جی کے اللہ کا وعدہ سچ ہے وَأَنَّ سَاتَ اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں عزیت ناظ او جب وہ آپس میں الجھ رہے تھے امرحم اپنی بات میں اب جب ان کو پتہ چلا اور یہ ان کے ساتھ ان باقیوں کے لینے کے لیے آئے تو ان کو کیا دیکھا کہ وہ فوت ہو چکے ہے اب اختلاف پڑ گیا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں پہ ایک عمارت بناتے ہیں بعض حکومت وقت کی یہ رائے تھی کہ بے بطور یادگار کے ہم یہاں پہ مسجد تعمیر کرتے ہیں تو فقال کہا انہوں نے ابن علی کی بنیادہ بناؤ ان کے اوپر ایک عمارت رب عالم ان کا رب ان کے حال کو خوب جانتا ہے قادی غرب علیہ ان لوگوں نے کہ جو اپنے بات کو نافذ کرنے میں غالب تھے انہوں نے کہا لنت مسجد ہم یہاں پر مسجد تعمیر کریں اور پھر روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پہ پھر مسجد تعمیر کی بطور یادگار کی سیقولون اب یہ لوگ کہیں گے صلاحیت ان کے مکین تھے الہم الہم چوتھا ان کا کتا تھا اور بعض کہیں کہ ان دیون کے تعداد پانچ تھی سال کلب ہوم چھٹا کتا غیر یہ بے نشانی اور بندے کے تھیر چلانے والی بات ہے یعنی اللہ فرماتا ہے کہ یہ محض اپنے اندازوں سے باتیں بتانے والی بات ہے بات وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں سب کے کی کی تعداد ساتھ تھی اور آٹھ کا خطہ تھا. عالم میرے رب کو خوب معلوم ہے ان کی تعداد علمہم اللہ خلیل ان کی خبر نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ فلاں تمہاری فی بس آپ بات نہ کیجئے ان کے بارے اللہ مگر سر سری سر سرسری سے بات ورنہ دستخط کسی ہی من اور مت تحقیق کیجیے ان کے حال کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے بھی اس لیے کہ جتنے حقیقت تھی جتنے سچائی تھی اور جتنے قصے کی ضرورت تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دی اب مزید اس کی تحقیق میں ان لوگوں کے مجھ سے معلومات کے حصول میں لگ جانا اللہ فرماتے ہیں کہ نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ یہ مناسب ہے اس لیے کہ اگر ضرورت ہوتی تو اللہ اس کو مزید وسفت کے ساتھ بیان کر لیتا لیکن جتنے قصے کے انسان کے لیے بطور عبرت کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ اللہ تبارک تعالی نے بتا دیا ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس قصے کے متعلق مزید چھانٹ کاٹ کرنے کے لیے اور مزید تحقیق اور تقریب میں بولنے کے لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی یہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بتائی ان نوجوانوں کے ساتھ بھی تھا تو رکھنے کے شریعت میں حکم یہ ہے ہماری شریعت میں شریعت اسلام میں کہ تین قسم کے کتوں کو رکھا جا سکتا ہے ایک وہ کتے جو گھر کے حفاظت کے لیے ہو کہ چور ڈاکو وہاں حملہ نہ کر دیں اور راکی کرنے کے لیے دوسرا وہ کتا جو باغ کے حفاظت کے لیے ہو اور تیسرا وہ کتا کہ جو بیڑ بکریوں کے حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے ہو تو ان کتوں کے رکھنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ شوقیہ طور پہ کتوں کے رکھنے کی شریعت اسلامی اس کو اجازت نہیں دیتا اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شروع میں مدینہ منورہ میں یہ تاکید کی تھی کہ بھئی کسی کتے کو یہاں نہ رہنے دی جائے یہاں تک کہ اگر دیہات سے بھی کسی دیہاتی کے ساتھ کتا شہر میں آ جائے تو اس کو بھی بیمار دو سخت نفرت اللہ کے رسول نے اس کے متعلق لوگوں میں پیدا فرمائی لیکن بعد میں ذرا نرمی فرمائی کہ بھئی ان ضروریات کے لیے کتے کو رکھا جا سکتا ہے لیکن شوقیہ طور پہ کتے کو نہیں رکھنا چاہیے شریعت اصل میں جس چیز کے رکھنے سے منع کرتی ہے اس کے بنیادی کچھ اسباب ہوتے ہیں کتے کے رکھنے کے بے شمار نقصانات ہیں جو اگر ضرورت کے لیے رکھا جائے تو بھی اس کو اس کے حدود کے اندر ہی باندھ کر کے رکھا جائے اور ہر وقت اس کے ساتھ اس طرح سے اٹھا بیٹا نہ رہا جائے جس طرح کے ایک انسان سے اس کے ساتھ اٹھا بیٹا جاتا ہے جہاں تک انگریزوں کو کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بڑے پیار کرتے ہیں تو ان کے پاس تو پیار کے لیے ہے ہی کتے باقی ان کے بچے تو ان کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں ان کے بیوی بچے تو جیسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں وہ چڑیا کے بچوں کی طرح اڑ جاتے ہیں اور کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے پاس بیٹھ उसके اس کے دکھ اور آپس میں شیئر کریں اپنے خوشحالی کی باتیں دوسروں کو بتا सके دوسرے کے غم میں اپنے اس کے ساتھ ایک جہتی کی جائے ان کے پاس تو ایک مناسب درجے کا خیوان ایک ہے کہ بھائی وہ تیرا ہاتھ پکڑتے ہیں جس ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اسی کا دوسرا ٹکڑا وہ کتے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور جس گوشت کا ایک حصہ وہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں دوسرا وہ کتے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ بکریوں کو اور دمبوں کو اس لیے نہیں رکھتے کہ بھائی ان دونوں کے خوراک میں فرق ہے اس لیے ان کے لیے وہ کہاں سے گاس توڑتے رہیں گے حالانکہ وہ زیادہ شریف ہے اور فائدہ مند بھی ہے اس کے سے دودھ بھی نکالا جاتا ہے جو کانے کے استعمال میں آ ہے لیکن اس کو اس لیے نہیں رکھتے کہ اس وہاں مشقت ذرا زیادہ ہے یہاں مشقت ہے نہیں اپنے ساتھ بیٹھ کے سلا دیتے ہیں اپنے ہی برتن سے پلا دیتے ہیں اپنے ہی کانے سے کلا دیتے ہیں تو یہ ان کی مجبوری ہے یہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عذاب ہے کہ ان کے پاس گھر میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے انہوں نے اس کو مجبوراً اپنے لیے رکھا ہوا ہے لیکن الحمد مسلمانوں کے تو ایک خاندانی نظام ہے اور اس خاندانی نظام میں ہر ایک ایک دوسروں کے خوشی اور غم میں شریک رہتے ہیں دوست اور حباب خاندان کے لوگ آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ شریک رہتے ہیں اور وہاں تو کوئی کسی کے ساتھ کسی میں شریک نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ شریک ہے تو خوشحالی یا مبارکبادی کا پیغام کارڈ یا میسج بھیج دیا جاتا ہے باقی ہر ایک صبح کو اپنا راہ لیتا ہے اسی لیے یہ چیزیں پالنا ان کی مجبوری ہے, مجبوری ہے انسان ہے انسان انس سے ہے اور اس کے پاس کوئی چیز ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کے ساتھ یہ پیار کرے محبت کرے اللہ نے انسانوں کے پیار و محبت کے لیے انسانوں کو ہی پیدا کیا ہے لیکن وہ چونکہ انسانیت کے درجے سے اپنے بدعمادیوں کی وجہ سے نیچے حیوانیت کے درجے پہ آگے ہیں اس لیے انسانوں کے ساتھ تو وہ انس رکھنے سے رہے اب ان کے انس اور محبت حیوانوں کے ساتھ ہو گیا ہے لہذا مسلمانوں کو اپنا آپ ان پر قیاس نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سانس لیتے ہیں اور یہ جو باپ ان کے منہ سے نکلتا ہے نقطہ نظر سے اس کی وجہ سے انسان کو سانس اکڑنے کی بیماری لاحق ہوتی ہے سانس اکڑنے کی بیماری لاحق ہوتی ہے یہ اتنا زہریلے چیز ہے کتے کے بال اگر انسان کے پیٹ میں جلا جائے بچے کے پیٹ میں جلا جائے تو اس سے की کی بیماری है ہے اس طریقے سے کتے کے اوپر بیٹھنے والا جو مکھی ہوتی ہے وہ اگر انسان کے خدا نخواستہ پیٹ میں کس طریقے سے چلا جائے کھانے کے یا پینے کے چیز میں تو بےشمار بیماریوں کا وہ باعث بنتی ہے کتے کا جو فضلہ ہے وہ بے شمار بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے شریعت نے انسانوں کو جن چیزوں سے دور رہنے کی تاکید کی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس سے اللہ کا نقصان ہے بلکہ وہ اس وجہ سے کہ اس سے بندوں کا نقصان ہے اس لیے اگر ضرورت کے کتے رکھنے بھی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ضرورتوں کا تو پھر ان کو ان کے حدود کے اندر رکھا جائے نہ کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ پیار کی جائے اس طرح کے غیر مسلم کرتے ہیں اللہ تبارک وطالع نے اس رقو میں اصحابِ کار کے وفاداری کا تذکرہ فرمایا ہے سر کی یہ چوتھی رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر تیئیس سے لے کر آیت نمبر بتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس چوتھی رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیر سے وحی آنے کی وجوہات بیان فرمائیں گزشتہ رکوات میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ مدینہ کے یہود نے بطور امتحان کے مکہ کے سرداروں کو تین باتیں بتلائی کہ وہ ان کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لیں اور آپ سے سوالات کریں ایک یہ عزل قرمین کا واقعہ کیا ہے دوسرا یہ کہ اصحاب اسحابقاف کا واقعہ کیا ہے اور تیسرا یہ کہ روح کیا چیز ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں کل بتا دوں گا لیکن ساتھ ہی ان کہنا بھول گئے اور مقصد یہ تھا کہ اللہ میرے رہنمائی فرمائے گا ان واقعات میں اب دوسری دن وہی نہیں آئی یہاں تک کہ چالیس دن گزر گئے ان لوگوں نے اس وقفی سے جو کہ وحی کے نازل ہونے کے بغیر گزرا خوب پروف گندہ کیا مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے خلاف چالیس دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۂ مبارکہ نازل فرمائی یعنی سورہ کاتاف اگر اس رقو میں دیر سے آنے وحی کے آنے کی وجہ بیان کی گئی اور ساتھ یہ تاکید کی گئی کہ مستقبل میں اگر کسی سے کسی کام کے متعلق وعدہ کرنا ہو تو ساتھ انشاءاللہ اللہ ضرور کہنا چاہیے اس لیے کہ انسان اپنی مرضی سے تو کسی کام کو نہیں کر سکتا سیدھا اس کے کہ اللہ تبارک و کو چاہے تنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وزرشن اور مت کہیے کسی کام کے متعلق انی فعل کا غدا کہ میں کر دوں گا اس کام کو کل اللہ عشا اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے انسات انشاء اللہ کہہ دیں وزغر ربا کا اب یہ ہے کہ اگر کسی سے مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا یا اس کے پاس آنے کا وعدہ کرتے ہوئے اگر بندہ انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت آپ کو یاد آ جائے اس وقت آپ اپنے رب کو یاد کر لیں وزر ربر کا اور یاد کر لیجیے اپنے رب کو ایزان سیتا جب آپ جائیں غلطیے آسا امید ہے ان کہ مجھ کو میرا رب لأقرب من اس سے بھی زیادہ نزدیک راہ ہدایت کی تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرمائیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس قصہ سے بھی زیادہ نزدیک تر بات بتلا دے مطلب یہ ہے کہ تم نے میری نبوت کا امتحان لینے کے لیے اسحابقاف وغیرہ کے قصے دریافت کیے جو اللہ تبارک نے بذریعہ وہی مجھے بتلا کر تمہارا اطمینان کر دیا مگر اصل بات یہ ہے کہ ان قصوں کے سوال اور جواب اس بات نبوت کے لیے کوئی بہت بڑی دلیل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ کام تو کوئی غیر نبی جو کہ تاریخ کا عارم ہو اور تاریخ سے اچھا واقفیت رکھتا ہو وہ بھی کر سکتا ہے اور وہ بھی بدلا سکتا ہے مگر مجھے تو اللہ تبارک کو بتا دیں میرے نبوت کے اس بات کے لیے اس سے بھی بڑی قطعی دلائل اور معجزہ عطا فرمائی ہیں جن میں سب سے بڑی دلیل اور موجودہ تو خود قرآن ہے جس کے ایک آیات کی بھی سارے دنیا مل کر کے ان نقل نہیں اتار سکی اس لیے اللہ یہاں اسی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ سے کل اور آپ ان ہے کہیے ایسا امید یہ کہ رہنمائی کرے مجھ کو میرا رب اقرب امن ہاتھ اور اس سے بھی زیادہ نزدیک تر کام کی اللہ تبارک وطالعہ کے شاید کو جاری رکھے ہوئے کا رو اور رہے وہ لوگ اپنے اسخو میں اپنے اسغار میں سنینہ تین سو برس تسا اور ان کے اوپر نو یعنی تین سو نو سال رہے اسغار کے اندر آپ کہہ دیجیے کہ اللہ خوب تر جانتا ہے جتنے وہ رہے اس لیے کہ لوگوں کو اپنے تاریخی حوالوں سے بھی اسحابقات کے متعلق کچھ معلومات تھے اور ظاہر بات ہے کہ وہ صرف سنے سنائی باتوں کے بنیاد پر تھے وہ سارے معلومات اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین سو نو سال کا ذکر فرمایا یہاں پہ کہ بھئی وہ لوگ تین سو نو سال رہے ان لوگوں نے کہا بعض نے کہ وہ تین سو پچاس سال رہے بعض نے کہا جی کہ دو سو ستر سال رہے اللہ نے فرمایا کویے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جتنے وہ رہے اس لیے لہو غیب السماوات والارض اسی کے پاس ہے پوشیدہ خبر آسمان اور زمین کے اب صرف کیا, کیا ہی وہ اچھا دیکھتا وہ اصل اور کیا ہی وہ خوب سنتا ہے من نہیں ہے بندوں پر اس کے سوا کوئی مختار والی حکم ہی عہدہ اور نہیں شریک کرتا اپنے حکموں میں کسی, کسی کو بھی یعنی اللہ نے اپنے حکموں میں کسی کو بھی شریک قرار نہیں دیا تو یہ ایک تعلق غیب کے علم کے ساتھ اور اللہ نے غیب کا علم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخصوص صفت ہے اس میں کسی کو اپنے ساتھ شریک قرار نہیں دیا بطل کا میں نے کتاب ہے اور پڑھ کے سنائیے وہ جو وہی کی گئی آپ کے طرف آپ کے رب کے کتاب سے اللہ علی کلیم کوئی بدلنے والا نہیں اس کی باتیں یعنی اللہ نے جو بات, جو بات فرما دی وہی حق ہے اور مستقبل کے حوالے سے جو بات اللہ نے کہی وہی حقائق مبنی ہے ونتونی اور کہیں نہ پائے گا تو اس کے سوا چھپنے کی جگہ یہ جو آیات ہیں اس کا ایک خاص سط منظر ہے چنانچہ مفسرین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے حادیث کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوئے جو کہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے اور اس کا نام ہے اوینا بن حسن اوینا بن حسن فزاری فزار مکہ کا رئیس تھا یہ بھی حاضر ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جو غریب صحابہ صحابۂ میں سے تھے ان کا خستحال اور فقیرانہ حالت دے کر اور اوپر سے غریبانہ انداز تو ان نے کہا کہ محمد ہمیں آپ کے پاس آنے اور آپ کے بات سننے سے یہی لوگ مانے ہیں, مانے ہیں ہمارے لیے ایسے خستہال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے آپ ان کو اپنے مجلس سے ہٹا دیں یا کم از کم ہمارے لیے احادہ مجلس بنا دیں اور ان کے لیے ارادہ مجلس اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی یہ وصبر نفس کا اور روکے رکیے اپنے آپ کو مَا الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ یہ يَتْهُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِئِي يُرِيدُونَ وَجَهُو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اللہ کے رضا کے طالب ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ أَنْهُمْ اور نہ ہٹائیے آپ اپنے نظروں کو ان سے تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُ ان لوگوں کی طرف دنیا زندگی کے رونق کے متلاشی ہے یعنی آپ اپنے نظر ان لوگوں کی طرف نہ اٹھا کے دیکھیے ان سے ہٹا کر کہ جو لوگ دنیا کے خوشحالی کے طالب ہے یعنی کفا وضا تو من افلنا قلم ہو और ना نہ اور نہ مانیے ان کا کہ جن کے دل ہم نے غافل کر دی ہے اپنی یاد سے اس لیے وہ تباہ ہوا کہ وہ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ کانر فروتا اور اس کا کام ہی ہے حد پر نہ نا افراد حد سے پڑھنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نظر فرما کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کی کہ آپ اپنے نظریں ان مخلص لوگوں سے ہٹا کر ان لوگوں کی طرف ہر نہ اٹھائے کہ جن کی زندگی صرف دنیا کے رونق اور دنیا کے خوشحالی کے حصول میں لگی ہوئی ہے اور صرف ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ جو آپ سے اپنی مرضی کی مجلسوں اور اپنے مجلس مرضی کے حالات کا تقاضا کرتے ہیں تو ان کا مقصد اپنے دنیا تھاٹ بانٹ کو بھی مدنظر رکھنا ہے اپنے اللہ کے رضا کو مدنظر رکھنا نہیں ہے اور ان لوگوں کی اس طرح کے باتوں کے پس منظر میں ایک فریب کاری بھی پوشیدہ تھی اور وہ یہ کہ اس طرح سے جو مخلص غریب صحابہ ہیں ان کو آپ سے بدگمان کر دیا جائے اور پھر یہ لوگ بھی ایمان نہ لائیں اور اس طرح سے دین اسلام کے تبلیغ اور فروغ اسلام کے جو کوششیں ہیں ان کو ایک بہت بڑا دچکا لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے تاکید فرمائے کہ ان لوگوں کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے آپ کو اپنے نظریں ان مخلص صحابہ کے سے ہرگز نہیں ہی اٹھانا چاہیے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو رکھنا چاہیے بکول ہب کو میں رب اور اب کہہ دیجیے کہ سچی بات یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے امن شاہ اصل امین امن شاہ اصل اب جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے اس لیے کہ جو مانے گا تو وہ اپنی فائدے کے لیے اور جو نہیں مانے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا انتد نادمین نارن بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے آگب جو گھیر رہی ہے ان کو سوراج کوا ان کے تناطے یعنی وہ پوری طریقے سے آگ کے اندر گرے ہوئے ہوں گے اور آگ نے ان کو گیر لیا ہوگا وہ تغیث اور اگر وہاں فریاد کریں گے یو وا سو بیماری تو ان کی فریاد رستی کی جائے یہ ایسے پانی کے ساتھ کل محلے جو بھی ملا گرم پانی ہوگا یشیل و جو بھون ڈالے گا ان کے منہ کو بے سراب کیا برا پینا ہے وہ سخت مرتفقہ اور کیا بری جگہ ہے وہ آرام کرنے کی اللہ تبارک و تعالی جھنگیوں کے اس وقت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ گرمی کی شدت سے پیاس ان کو لگے گی تو وہ التش پکاریں گے تب تیل کے دلچٹ یا پیپ کے طرح پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا اور جو سخت حرارت اور تیزی کی وجہ سے ان کے منہ کو بھون ڈال دے گا جیسے کہ احادیث میں اس کی بڑی وضاحت ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اپنی دنیا بد آمادیوں کی وجہ سے وہ زمانہ دراز تک اللہ سے پانی مانگیں گے پہلے تو کانا مانگیں گے جب ان کو کانا دیا جائے گا تو وہ بھی زقوم جب وہ کھائیں گے ان کے گلے کے اندر جا کر کے وہ پس جائے گا تو پھر وہ پانی مانگیں گے اللہ سے اللہ پیاس لگی ہے العطش آتش کے نعرے لگائیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر بھی زمانہ دراز گزرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو پینے کے لیے چیزیں دی جائے تو جہنمیوں کے جسموں سے غصہ ہوا وہ جو پھیپ ملا پانی ہوگا خون کے ساتھ وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا جو اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کو پیتے ہی ان لوگوں کے اوپر کا ہوں وہ کبڑی تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا جو ہے وہ ناف تک نیچے لٹک جائے گا زبان باہر نکل آئے گی اللہ تبارک بتانا ہر مسلمان کو اس حالات سے پناہ آتا فرمائے اور پنا آتا کرنے والے عام کو کرنے کی توفیق میں صرف فرمائے تو اللہ کے احساس ہے کہ جب وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کی جائے درستی کی جائے ایسے پیسے پانی کے ساتھ جو ان کے کو بہت ڈال گا ان الین امن و شکولوں کی ایمان لائے اور جننے ان مال کیے انجر امن احسن امنا ہم نہیں ضائع کرتے بدلا ان کا جنہوں نے اچھے کام کیے بولا کہ تو عدن ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت اور رہنے کے لیے ایسی جگہ تجربین تختیم الحاف کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جو من اور ان کو پہنائے جائیں گے وہاں پر کنگن منظبن سونے کے بین البسون سیاب خدر اور, اور وہ پہنیں گے وہاں پر کپڑے سبز رنگ کے ریشم کے باریک اور وہ اور موٹے کپڑے یعنی وہاں پر ان کو انتہائی قیمتی ریشم سے بنے ہوئے ہر طرح کے ہر دو طرح کے کپڑے ان کے پہننے کے لیے میسر ہوں گے سبز رنگ کے باریک ریشم سے اور موٹے کپڑے بھی موجود ہوں گے متقی عفیح وہ تکی لگائے ہوئے ہوں گے اس جنت میں اللّہ کے تختوں کے اوپر نیا مسواد کیا خوب بدلہ ہے وہ حسنت مرتفقہ اور کیا خوب جگہ ہے آرام کرنے کی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے مسحریوں پر تکیا مسندے لگائے نہایت عزت اور آرام کی جگہ تیار کی رکھی ہے کہ جب کو اوپر وہ جائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی ہر انسان یہی کہہ اٹھے گا اور بول پڑے گا کہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہے جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے کام کرنے والوں کو آخرت میں میسر آ گئی ہے ذہن میں ایک بات اور سکتی ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کو جنت میں جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنا دیے جائیں گے تو سونے کی کنگن تو خواتین کے زیورات میں سے ہیں نہ کہ مردوں کے زیورات میں سے تو ان کو جب زیور پنائے پہنا دیے جائیں گے تو کیا یہ ان کے شان مردانگی کے خلاف نہیں ہے محتقین نے اس کے وضاحت فرمائی ہے کہ جس طرح دنیا میں مرد گڑی کے پہننے کو اپنے لیے ہار نہیں سمجھتا اسی طرح سے جنت میں جنتی سونے کے کھنگنوں کو پہن کر کے اس کو کوئی آر اور وہ ان کے پہننے کے دورانی میں ان پر کوئی بدنامہ دکھائی نہیں دیں گے دنیا میں جو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو دنیا کے اپنے رواج اور آخرت کا جنت کا اپنا ایک رواج ہوگا پسند اور ناپسند کے حوالے سے تو وہاں جنتی جس جنتی مرد کے بازو میں جتنے زیادہ زیورات ہوں گے وہ کنگن پہنے ہوئے وہ اتنے ہی خوش نصیب تصور ہوگا اور اتنے ہی عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جا رہا ہوگا جس طرح کہ دنیا میں جس کے ہاتھ پہ جتنی قیمتی گڑی ہوتی ہے اس کو اتنے ہی مالدار اور صاحب عزت تصور کیا جاتا ہے حال دنیا کے نظر میں تو یہی حال میں ج... جی یہی حال جنت میں جنتیوں کا ہوگا وہ اخبار الحمد للہ خدا باللہ من روح سر من نہ جالنا بنخل وجعلنا گما ذرآ پارے سور گاٹ کے یہ پانچواں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر بتیس سے لے کر آیت نمبر پینتالیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسے دوستوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے ایک اللہ اور اللہ کے باتوں پر یقین کرنے والا جبکہ دوسرا صرف اور صرف مادی چیزوں پر یقین کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالی اس بات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ یقینی طور پہ جو شخص صرف مادی اور ظاہری چیزوں پر اعتماد کر کے تکیہ لگاتا ہے جب وہ اسے چھین جاتے ہیں تو پھر وہ فکر مندی کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اس کی زندگی اجیڑ ہو کے رہ جاتی ہے لیکن جو چیز جو شخص ان مادی چیزوں پر نہیں بلکہ اللہ کے ذات پر یقین کرتے ہیں تو اگر دنیا میں وہ کسی مرحلے پر ناکامیوں سے اور پریشانیوں سے امکنان ہو جائے تو اس کی زندگی پر کوئی زیادہ مسیا اثر نہیں پڑا کرتا اللہ تبارک و تعالی نے اس رکو میں ایک کافر مالدار اور ایک مومن فقیر کی مثال بیان فرمائی جس کے زمن میں دنیا کی بے سبھی کفر اور تکبر کے بد اور ایمان اور تقوہ کی مقبولیت پر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو متنوع فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اور بیان کیجیے ان لوگوں سے مثال ان دو آدمیوں کا یاد ہی ماں کہ ہم نے کر لے کر دیے تھے ان دونوں میں سے, ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ میں آناب انگور کی وخا اور ہم نے ڈانب رکھا تھا ان کو بنخلن نقل کجوروں کے ساتھ جنہیں ایسا باغ تھا کہ جس کے درمیان میں انگور اور سیٹوں پہ کجوروں کے درختی تھی وجعلنا جلنا بے اور رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان میں کھیتی یعنی جو جگہ بچی تھی اس میں اس نے کھیتی لگائے رکھی تھی یہ اس باغ کی تصویر کشی ہے جو اللہ تبارک نے یہاں پہ بیان فرمائی جو کہ کسی بھی خوبصورت ترین باغ کے ہو سکتی ہے اللہ تبارک کو طرح کے فلٹر جنگ نہ یہ دونوں باغ اوک کہ جو لے کے آتے تھے اپنا میوا و نم تذن کو اور کم نہیں کرتے تھے وہ اپنے موسم کے میو میں سے شع کچھ بھی بھیرا اور بہا دی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان بیچو بیچ نہ انگور کدو درختوں میں سے ہر ایک کے پاس, پاس سے گزری ہوئی تھی اور ملا اس کو پھل یعنی اس باغ کے مالک کو فقال علیہ صاحبی ہی بس وہ کہنے لگا اپنے ساتھی سے وہی حادر اور وہ باتیں کرنے لگا اس سے یعنی یہ جو مسلمان شہس ہے یہ اتفاقاً اسی نافرمان کے پاس گیا تھا یہ دونوں آپس میں دوست ہیں. تو باغ کے اندر چہل قدمی کرتے کرتے فقال علیہ صاحب ہی وهو اب یہ بال کا نافرمان مالک اپنے دوست اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہ انا اکثر من کا مالم نفرہ کہ میرے پاس زیادہ ہے تو سے مال بھی اور میرے نفی یعنی میرے افرادی قوت بھی اور میرے عزت بھی جنت ہوں اور وہ کیا اپنے باغ میں وہ ہوا ظالم نفسی ہی کہ وہ بہت برا کر رہا تھا اپنے نفس کا یعنی شریک میں مبتلا تھا کہ غرور کا نشہ اس کے ذہن میں برا ہوا تھا اور دوسروں کو حقیق جانتا تھا اور خدا کی قدرت اور جبروت پر نظر نہ تھی نہ یہ سمجھتا تھا کہ آگے کیا انجام ہونے والا ہے بس یہی باغ اس کی جنت تھی جس کو آپ خیر سے اب سمجھتے تھے اللہ کا ارشاد ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنا برا کر رہا تھا تو کالا وہ بولا ماں ابدا میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی خراب بھی ہوگا متن اور میرا نہیں خیال کہ قیامت آ جائے گی الا ربی اور اگر مجھے پہنچا دیا گیا میرے رب کے پاس البتہ میں پاؤں گا اپنے رب کے پاس پہنچ کر اس سے زیادہ بہتر یعنی اب تو آرام سے گزرتی ہے اور میں نے سب انتظامات ایسے مکمل کر لیے ہیں کہ میری زندگی تک ان باوں کا تباہ ہونے کے کوئی بظاہر کوئی کٹکا نہیں ہے رہا بعد الموت کا قصہ سو اول تو مجھے یقین نہیں کہ مرنے کے بعد ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ذروں کو دوبارہ زندگی ملے گی اور ہم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے لیکن اگر ایسا ہوا تو یقیناً مجھے یہاں سے بہتر سامان وہاں ملنا چاہیے اگر ہمارے حرکات خدا کو ناپسند ہوتی تو دنیا میں اتنی کشائش کیوں دیتا گویا یہاں کی فراخی علامت ہے کہ وہاں بھی ہم عیش اور عیشرت سے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے نے عللہو صاحبہ کہا اس ظالم سے اس نافرمان سے اس کے دوست نے جو کہ نیک تھا وہ یحاورہ اور وہ اس سے محوی گفتگو تھا اکفنۃ بالذی خلقک تو کیا تو انکار کرتا ہے اس کا کہ جس نے تجھے مٹی سے بنایا ثم من نطفۃ پھر تیرے نسل انسانی کو نطفے سے چلایا ثم کا رجلہ پھر تجھ کو کر دیا ایک ٹھیک ٹھاک آدمی لاکن اللہ ربی لیکن میرا وہی اللہ تو رب ہے ولہ عش رو ربی اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا یعنی میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں سمجھتا ولا اس دخل کا اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں کل کہہ دیتا ماشاء اللہ لاکھو اللہ بلّا کہ طاقت نہیں ہے مگر وہی جو اللہ نے ان طرح نہیں اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو انا عقل من کمانا کہ میں کم ہوں تجھ سے مار میں وولدہ اور اولاد میں تو فعصہ پس مجھے امید ہے ربی اپنے رب سے ایوتی یعنی یہ کہ وہ عطا کر دے مجھ کو خیرا من جنت کا بہتر تیرے باغ سے ویرسل آلیہ حسبانا اور بیج دے تیرے اس باغ پر ایک لو من السماع آسمان سے فتس بحسائیدن زلقا پھر تو صبح کو رہ جائے اپنے اس باغ کی جگہ ایک صاف میدان دیکھتا ہوا یعنی صبح کو جب تو اپنے با کو دیکھے تو, تو یہ باغ کے بجائے صاف میدان دکھائی دے اللہ اس بات بے قادر ہے یہ وہ مسلمان مال لحاظ سے جو کمزور ہے وہ اس فرمان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے اور مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے اور یوس بہ ہما یا تو صبح کرے اس حال میں کہ اس باغ کا پانی خشک ہو چکا ہو فلن تس پتی اور پھر تو نہ سکے اس پانی کو ڈھوم ڈھوم کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشار ہے وہ اشی اور اس کے پھل سمیٹ لیا گیا یعنی اللہ کی طرف سے اس باغ پر ایک امتحان آ گیا یعنی ایک گرم بگولا اٹھا اور کوئی آفت سماوی نازل ہوئی جو اس کے باو کو سمیٹ کر کے وہ صبح کو رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا آلام انفق اس پر جو کچھ اس نے خرچ کیا فیح اس باغ کے اندر وہی خاویت اور وہ گہرا پڑا تھا اعلیٰ عرو اپنے چھت کے بل وَيَقُولُ اور پھر وہ یقول لگا یا میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کرتا وَلَمْ اور پھر ہوئے اس کی جماعت مِن دون اللہ جو اس کے مدد کو آئے اللہ کے سوا وَمَا نہ منتصرا اور نہ تھا وہ خود بندہ لے سکنے والا یعنی افسوس کرتا ہوا پھر وہ رہ گیا اور آخر میں اس کا جو باغ تھا وہ اپنے انجام سے ہمکنار ہوا اللہ کا احشار ہے الحق یہاں سب اختیار اللہ ہی سچے کا ہے وہ خیر البابن اسی کا انعام بہتر ہے وہ خیربا اور اس کا دیا ہوا بدلہ بھی یعنی جب انسانوں پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے دوران نہ اس کا گرو کا آتا ہے نہ اولاد اور نہ وہ فرض معبود جنہیں وہ اللہ کا شریک چرائے رکھتے ہیں اور نہ خود اپنے ذات میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو روک سکے یا پھر اللہ کے عذاب کے بدلے وہ اللہ تبارک و کو کچھ نقصان پہنچا سکے جس کا عمل جس قابل ہوگا اللہ تبارک تعالی اس کا ہی اس کو عجر عطا فرماتا ہے تو یہاں جو شخص اللہ کا نہ تھا اس نا نے اس کو نقصان سے ہمکنار کر دیا ہے یہاں بھی کسی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ ایک شخص کو ہمیشہ اپنے مادی چیزوں پر نظر رکھ کر کے اعتماد و اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ خوشحالی کے اسباب بہم پہنچانے کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے طرف اور اللہ کے ذات کے ساتھ اپنے تعلق کا ہمیشہ مستحکم رکھنا چاہیے اور کسی حال میں بھی اللہ کا ناشکری نہیں کرنا چاہیے آخر أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلت به نبات الأرض فاختلت به نبات الأرض فأسبح هشيما تزروه الرياح اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ پندر پاری کی یہ رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر 43 سے پینتالیسوں کے آیتوں مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی دنیا زندگی کی بے سباتی کا تذکرہ فرماتا ہے جس طرح گزشتہ رکو میں ایک مالدار شخص کے دنیا خوشحالی کا عارضی پن اللہ نے بیان فرمایا اور اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر اور اسی پر تکیا کر کے زندگی گزارنے والے کی حسرت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اس رکو میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا جتنا وسیع اور عریض ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ عارضی ہے یہ دنیا عارضی ہے اور دنیا میں رہنے والے انسان عارضی ہے اور اس کی مثال کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے واضح فرمایا ہے کہ اس دنیا کی مثال تو بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے اور اس برسے ہوئے پانی کے ذریعے زمین سے طرح طرح کے سبزے اور نباتات اگتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین جو خشک ہوتی ہے وہ پھولوں سے اور سبزے سے لہلانا شروع ہو جاتی ہے اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی سبزہ زرد پر جاتا ہے چورا چورا ہو جاتا ہے اور پھر ہوا میں بوسا بن کر کے اڑتا ہے یہی حال دنیاوی زندگی کا ہے کہ آج پیدا ہوا کل جوان ہے پھر بوڑھا ہے اور پھر وہ قبرستان میں مدفون ہے یہی انسانی زندگی کا خاکہ اور خلاصہ ہے جیسے آیا تھا بغیر اسباب اور سامان کے ایسے ہی جاتا ہے بغیر اصباب اور سامان کے اور وہ آتے ہوئے دنیا میں تو کچھ ساتھ لے کے نہیں رہتا لیکن دنیا سے جاتے ہوئے وہ بہت کچھ ساتھ لے کے جاتا ہے احمد کی صورت میں وہ احمال اگر اچھے ہیں تو وہ اسباب راحت اور اسباب سکون ہے اور وہ احمد اگر برے ہیں تو اس نے اپنے ایک زندگی کو اور ایک راستے کو ایسا راستہ کہ جس میں وہ اکیلا مسافر ہے کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا اس نے اس راستے کو خطروں خطروں سے بھر دیا ہے اپنے بدعمالیوں کی کمزوریوں یا بد کے وجہ سے جس کا نقصان اس کے سوا کسی کو بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ آخرت کے راستے کا راہی یہ اکیلا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں اور اس کے ابتدا دنیا میں قبر میں رکھنے سے ہوتی ہے کہ قبر میں اس کو اکیلا رکھا جاتا ہے پھر اس کے برضخی زندگی کا سفر بھی اس اکیلے شخص نے طے کرنا ہے تو اگر دنیا میں رہ کر اس نے اپنے آخرت کے راستوں کو خطرات سے بھرپور کر دیا ہے نقصان بھی اسی کا ہوگا اس لیے اللہ اس رکو میں اس بات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ میرے بندے سوچ لے تو اپنے اس تنہائی کے سفر کے راستے کو خطروں سے بھر رہا ہے یا کہ تو اس کو اپنے نیک اعمال کے ذریعے روشن کرتا چلا رہا ہے اللہ کا احساس ہے وہ رب صلی حیات دنیا اور بیان کیجیے ان لوگوں کے لیے دنیا زندگی کی مثال کے طرح من انزل کہ جس کو ہم نے اتارا آسمان کی طرف سے فخر ہی نبات الب پھر را نکالا اس کے ذریعے سے ہم نے زمین کا سبزہ پھر ہو گیا وہ چورا چورا تجربہ جس کو ہوا اڑاتا رہا وکان الله علیہ کلش مخترا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز بے ہے المال والبنون مال اور بیٹے زینت الحیات دنیا یہ دنیا زندگی کی زینت ہے وہ باقیات اور باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند نا کا وہ بہتر ہے تیرے رب کے ہاں سوابن بدلے کے لحاظ سے وہ خیرون عملہ اور بہتر ہے توقع کے لحاظ سے وہی اومن و بال اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وہ ترل اور تو دیکھے گا زمین کو کھولا ہوا وہ حشر نہ اور ہم گھیر کے جمع کریں گے سبوں کو فلم نوغ درمن پھر نہ چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی یعنی سارے انسانوں کو ہم گھیر کر کے میدان حشر میں جمع کر دیں گے تو اللہ تبارہ کو اس بات کا بھی ذکر فرماتا ہے کہ یہ پہاڑ جن کو ہٹانا یہ انسان ناممکن سمجھتے اور سال ہا سال رہ کر بھی یہ انسان پہاڑوں کو نہیں ختم کر سکتے جب اللہ چاہے گا ان سہارے پہاڑوں کو ختم کر دے گا وہ رضو اعلیٰ ربی کا اور سامنے آئیں گے تیرے رب کے رب کے صف باندھے اللہ فرمائے گا لکھن جی تم یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس کرنا خلک نہ مرتن جیسے ہم نے تمہیں بنایا تھا بعد بار جیسے ہم نے تمہیں دنیا میں بغیر سرو سامانی کے بھیجا تھا کہ نہ تمہارے پاس اسبابتی نہ اولاد نہ مال اور نہ شہرت ایسے ہی آج تم اکیلے ہی ہمارے سامنے آ ہو بلظام تم بلکہ تم خیال کرتے تھے اللہ کو معاہدہ کہ ہم مقرر نہیں کریں گے تمہارے لیے کوئی وعدہ جس میں تم سبوں کو جمع اور تمہارا حساب اور کتاب ہو یعنی تم میں سے اکثر لوگوں کا تو یہ خیال تھا وہ کتاب اور رکھ دیا جائے گا حساب اور کتاب فطر المجرمین پھر تو دیکھے گا مجرموں کو مشقینہ کے وہ ڈرتے ہوں گے مما ہی جو ان کے حساب اور کتاب میں لکھا ہوا ہوگا وہ یقین اور وہ کہیں گے یا حاضر کتاب خرابی یہ کیسا کتاب ہے لا رتن کی نہیں چھوڑی اس نے نہ چھوٹی بات ولا کبیرتن اور نہ بڑی بات احصاها مگر یہ کہ وہ تو اس نے محفوظ کر دیا بد عاملہ اور وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے دنیا میں اپنے سامنے ودا یزل و ربو کا اور تیرا رب ظلم نہیں کرے گا کسی ایک پر بھی یعنی اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ظلم کا تصور ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کے امان نامے ان کے سامنے کر دے گا ان کے ہاتھوں میں پکڑا دے گا اور پھر ان میں سے ہر ایک سے کہا جائے گا کہ کفا بے نفس کل یوم علیہ آج تو اپنا حساب خود کر لے کتابک اپنا یہ کتاب پڑھ لے اور یہ وہ کتاب کیا کہ جس میں انسانوں کی دنیاوی زندگی میں کی امان کو درج کیا گیا ہوگا اور جب یہ انسان اس امن نامے پر نظر ڈالے گا تو یہ پھر بول اٹھے گا <تصفيق> یا کتاب لا یغادر ولا کبیرت یہ کیسی کتاب چاہے جس نے تو کسی ایک عمل کو بھی نظر انداز نہیں کیا وہ عمل اچھا ہو تو اس کو اچھا لکھا گیا ہے اور وہ عمل برا ہو تو اس کو برا لکھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کے متعلق دوسری جگہ احشت فرماتا ہے کہ, يعمل خیر کہ جس نے دنیا زندگی میں اچھے اعمال کیے وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا اپنے اعمال نامے میں لکھا ہوا دیکھ لے گا اور اس کا اجے ملتا ہوا دیکھ لے گا وہ میں یامن مس قل ضرورت اور جس نے دنیاوی زندگی میں ایک ذرے کے برابر بھی برے اعمال کیے ہوں گے تو دنیا میں حساب اور کتاب کے دورانی میں وہ اس ایک بر عمل کو بھی جو کہ ایک ذرے کے برابر ہے اس کو بھی اپنے عمال نامے میں لکھا ہوا پائے گا اور آج ملتا ہوا پائے گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ تک نہیں رکھتا اور اللہ نے اپنے بندوں کے تمام تر چھوٹے اور بڑے اعمال کو اس نظریے سے محفوظ کیا ہوگا کہ کسی کے ساتھ بھی انصافی نہ ہو اور ہر ایک کو اس کی کیے ہوئے اعمال کا بدلہ پورا پورا مل سکے اسی لیے حضب فاروق رضی اللہ تعالیٰ علم فرمایا کرتے تھے کہ بے حاصب و قبل ان تو اپنے اعمال کا حساب اور کتاب خود کر لو پہلے اس سے کہ حساب اور کتاب کرنے والا تمہارا حساب اور کتاب کرنا شروع کر دیں یعنی قیامت کے دن اس لیے کہ دنیا میں حساب اور کتاب کرتے ہوئے اپنے نیک اور جانچتے ہوئے اگر خدا نخواستہ انسان کی معمولات زندگی میں کمزوریاں ہیں تو اب وقت ہے اس کو درست کیا جا سکتا ہے لیکن جب اللہ ہمارے کمزوریوں کا حساب لینا شروع کرے گا تو وہاں چاہتے ہوئے بھی ہمیں پھر محلت درستگی کا نہیں مل سکے گا اس لیے کہ وہ حساب اور کتاب کا میدان ہوگا عمل کا نہیں یہ دنیا عمل کا میدان ہے حساب اور کتاب کا نہیں اس لیے اپنے معمولات زندگی کا جائزہ لینا چاہیے حضر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات پہلے حصے میں اپنے دن بھر کے کیے ہوئے اعمال کا حساب اور کتاب لگاتے تھے کہ آج میں نے کیسے کتنے ایسے اعمال کیے کہ کل اگر ان کو بنیاد بنا کر کے مجھے اللہ اجر دینا چاہے تو کیا وہ امال اس قابل ہے کہ مجھے اجر ان کی بنیاد میں مل سکے اور اگر اللہ مجھے پکڑنا چاہے ان کی بنیاد پر تو کہیں خدا نہ خواستہ میرے آج کے دن میں کیے ہوئے اعمال میرے کل کے مواخذے کے لیے ذریعہ تو نہیں بنیں گے اور اگر ایسے کوئی اعمال ہو تو پھر ان سے توبہ کر لیتے تھے وہ الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ من وهم پندر پار یہ, اور رکو ہے. یہ رکو آیت نمبر پچاس سے لے کر آیت نمبر چون تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اس حافظی دشمن کا تذکرہ فرماتا ہے اور مخالف کا کہ جس نے روز اول سے ہی انسان کی شرافت اور انسان کے عظمت کے تسلیم کرنے سے انکار کیا اور صرف یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے عظمت انسانی کے تکریم سے انکار کیا بلکہ اس نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اس عزم مصمم اور پخدہ ارادے کا اظہار بھی کیا کہ یہ انسان جس کو مجھ سے افضل بنایا گیا ہے میں اس کو اس افضلیت کے درجے پر فائد نہیں رہنے دوں گا بلکہ اس کے معمولاتی زندگی اور خواہشات میں ایسے امیدیں اور تمنائیں اور آرزوئیں شامل کر دوں گا کہ جب وہ ان پہ عمل کرے گا تو یا اللہ تو پھر وہ تیرا فرما بردار بندہ نہیں رہے گا اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے بسوسوں اور شیطان کے اس عزم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں خدا نہ خواصہ تمہیں شیطان نے بہتوے میں دردوں نہیں کیا شادی برطادی ہے وہ اسکول نارمل اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدو لآدمہ الم کے سیدہ کرو آدم کو فسجدو پسجدہ کیا اللہ ابلیس, سوائے ابلیس, کے. ابلیس کے بارے میں راجی قول یہی ہے اور قرآنی میں بھی ہے کہ ابلیس جنات کے قسم میں سے تھا اور عبادت میں ترقی کر کے وہ گروہ ملائکہ میں شامل ہو گیا اس لیے فرشتوں کو جو حکم ہوا اس کو بھی یہ اسی بات کے تاکید ہوئی اور حکم ہوا اس وقت اس کے اصلی طبیعت رنگ لائی اور وہ تکبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما سے باغ نکلا آدم کے سامنے سر جکانے میں اپنے کثر شان سمجھی اس میں اپنی بے عزتی سمجھی تعجب ہے کہ آج اولاد آدم اپنے رب کے جگہ اسی دشمن عزلی اور اس کے اولاد اور اتباع کو اور متبین کو اپنا اور اور مددگار بنانا چاہتی ہے اور اس سے بڑھ کر بے انساف اور ظلم کیا ہوگا؟ چنانچہ اللہ تبارک وطالعہ کا شعب ہے جنات کے قسم میں سے ففتہ نکل گیا ربی ہی اپنے رب کے حکم سے اب اللہ انسانوں سے مخاطب ہے افتت سو کیا تم جراتے ہو اس کو وہ ضروریات ہو اور اس کے اولاد کو اولیاء اپنا دوست من دونی میرے سوا سہوا تمہارے دشمن ہے بدلہ بہت برا ہے بے انصافوں کے لیے بدلہ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کے بدلے میں بجائے اللہ کے شکر ادا کرنے کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے ابدیت کی اور بندگی کے تعلق کو قائم رکھنے کے وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ کے دی ہوئی نعمتوں میں ایسے کام اور اعمال کرنا شروع کر لیتا ہے کہ جس سے اللہ کے نافرمانی اور شیطان کی پیروی لازم آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بے انصافوں کو جو بدلہ ملے گا وہ بہت برا ہے یہ لوگ اللہ تبارک و تعدا کے علاوہ جنات کو اور شیطانوں کو اور بعض انسانوں کو اللہ کا عرق وطالعہ کے اس کائنات میں اپنی مدد کے لیے ان سے استعانت طلب کرتے ہیں اور ان سے ہی اپنی دنیا کی دھکوں اور پریشانیوں کے کی ازالی کے لیے دست رہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں اشحد خلق سماواتے والا میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا جس وقت میں نے بنانا چاہا آسمان اور زمین کو ولا خلق انف اور نہ خود ان کے بناتے وقت یعنی اس کائنات کو بناتے وقت تو میں نے ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا کہ جو تم میرے اس کائنات میں نفر کے حصول کے لیے میرے بجائے ان کے طرف رجوع کرتے ہو اور میرے شکر کی بجائے تم ان کی شکریہ ادا کرتے ہو اور مجھ سے ڈرنے کے بجائے تم ان سے ڈرتے ہو اللہ فرماتا ہے والا خلق انف اور نہ میں نے خود ان کو بناتے ہوئے ان, کی ان کے اپنے ذات کے متعلق بھی مشورہ لیا تھا کہ کس طرح بناؤں مرض بناو یا عورت بناؤں اور پھر کس شکل و صورت کا بناؤں کس جنس کا بناؤ کتنے عمر کا بناؤ کس خلاف کا بناؤ اللہ فرماتے میں نے ان سے تو نہیں پوچھا وہ معلوم تو متخل مزہ دوا اور میں نہیں ہوں کہ بناؤں بہتانے والوں کو اپنا مددگار یعنی جو گمراہ کرنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان کا اپنا مددگار بھی نہیں بناتا پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کائنات کے اندر جن چیزوں کو وسائل اور ذرائع کے ذریعے درست کرنا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو ان چیزوں میں بھی مددگار نہیں بناتا اور نہ ان سے مدد طلب کرتا ہوں اور ظاہر بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے حق پہ ڈالتے ہیں ڈاکہ تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے دستبر سے کیسے بن سکتے ہیں یوم اور جس دن یقول فرمائے گا یعنی اللہ نہ دو شرا کا کہ تم پکارو میرے شریکوں کو ظاہم تم جن کے بارے میں خیال تھا تمہارا ہم پھر وہ پکاریں گے فلم یہ سجیب ہو صبح ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے وہ جاننا بینا اور ہم کر دیں گے ان کے درمیان میں ایک مرنی کی جگہ موبق وہ جگہ کی جو مرنی کی ہے یعنی ان کے درمیان ایک بہت بڑا آ جائے گا یعنی اس وقت کی دوستی اور اس وقت کی رفاقت کے سارے گلی کھل جائے گی اور ایک دوسرے کے نزدیک بھی نہ جا سکیں گے کام آنا تو بہت دور کی بات ہے اور دونوں کے درمیان بیچ و بیچ ایک وسیع خاندہ آپ کے آگ کے حائل کر دی جائے گی اور المجرمار اور دیکھیں گے مجرم لوگ آپ کو فضول اناق یہ کہ ان کو اس نے پڑھنا ہے غلام یہ جدیدان مصرفا اور نہ وہ بدل سکیں گے اس سے اپنا راستہ مصرف یعنی وہ طریقہ کی جس پہ انہوں نے اگے بڑھنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب مجرم اپنے دنیا اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے ان دنیا زندگی کے اعمال کا نتیجہ جہنم کے آگ کی صورت میں دیکھیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں اور عظمتوں کا نظارہ بھی وہ میدان حشر میں کھس چکا ہوگا تو پھر اس کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اب میں نے اس کے اندر ہی پڑھنا ہی پڑنا ہے اور اس وقت وہ بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کرے گا لیکن اس کی پریشانی اس کے لیے کوئی فائدے کا سامان نہیں بن سکے گا وہ ان الحمد اللہ شبل آدمی باللہ من پندرہ پار سرکاس کی یہ آٹھواں رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر چون سے لے کر آیت نمبر ساٹھ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے خیر خواہی کا تذکرہ فرماتا ہے اس مثال سے وضاحت کرتے ہوئے کہ دیکھو میں نے تمہارے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں تمہیں اسباب عطا کی ہے اور پھر دنیا کیونکہ امتحان کی جگہ ہے لہذا اس امتحان گاہ میں رہتے ہوئے تمہارے آخرت کے لیے جو امان نقصان کے باعث ہے میں نے بار بار تمہیں ان کے مطالعہ سمجھایا مثالوں سے بھی تمہیں سمجھایا گزشتہ واقعات اور گزشتہ نافرمان قوموں کے حالات کے ذریعے اور سچی مثالوں اور باتوں کے ذریعے میں نے تمہیں سمجھایا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے میرے اس تمام خیر خواہی اور کرم نوازی کے باوجود انسانوں میں سے زیادہ تربوب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ہمیشہ فرمائشی رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں اور اللہ کے وعدوں کے بارے میں کٹ خجتیاں اور جھگڑا ہمیشہ اس انسان نے اپنے زندگی کا ایک حصہ بنائے رکھا ہے چنانچہ اللہ کا اشر ہے وہ رفلس اور رفنا اور یقیناً پھیر پھیر کے بیان کر دیا ہم نے فی حاض القرآن اس قرآن میں لنا لوگوں کے لیے کل مثلاً ہر ایک مثال وہ کان اور ہے انسان اکثر اکشے ان جدہ سب چیزوں سے زیادہ جگڑا لو یعنی مخالفت کرنے والا وہ ماما اناسا اور نہیں رکے لوگ یہ کہ وہ ایمان لے آئے یعنی ایمان لانے سے لوگ نہیں رکے امن خدا جب ان کے پاس ریت پہنچی وہ یہ استرفرو اور اس بات سے کہ وہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوائے اللہ انتم کے یہ پہنچوں کے پاس سنت الم گزشتہ لوگوں کی تاریخ اور قبولا یا ان کے سامنے عذاب آ اللہ فرماتا ہے کہ اب لوگوں کے ایمان لانے کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ اور مانی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اللہ تبارک و نے اس انسان کو ایسے حقائق اور واضح مثالوں سے سمجھایا ہے اور ناقابل انکار دلائل اس انسان کے سامنے رکھے ہیں اس انسان کے مستقبل اور ماضی کے حوالے سے کہ جس سے اس انسان کے لیے انکار ممکن نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب کون سی چیز اس کے ایمان لانے میں مانے ہیں اور اس کے اللہ استغفار کرنے میں مانے ہیں سوائے اس کے کہ اب ان کے سامنے گزشتہ قوموں کی تاریخ آ جائے یعنی یہ کہ اللہ تبارک تعالی, تعالی مجموعی طور پہ ان کو اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر لیں اور ہم نہیں بیچتے رسولوں کو اللہ مبشرین مگر خوشخبری سنانے کے لیے و منظرینہ اور ڈر سنانے کے لیے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں وقت کے پیغمبروں کے طریقے کے مطابق تو ان کو وقت کا پیغمبر اللہ کے رضامندی اور ان کے آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دنیا میں سنانے تھا جیسے صحابہ کلام کو سنا اور جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے بھی اللہ کے نہ کرتے ہیں تو ان کو ان کے انجام بد سے ڈراتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُ اور الَّذِينَ جاد الدین کفر و بالباطلی اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو کاطر ہیں نا اور یہ جھگڑا اور مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ یدو خدو بھی حق کہ اس کے ذریعے وہ سچ بات کو پس کر دے وہ تخزو آیا تھی اور ڈرا ہے ان لوگوں نے میرے آیاتوں کو وما اور ماں اور کہ جس کے ذریعے ان کو ڈرایا گیا تھا خزوآ مذاق یعنی میرے میرے کو مذاق بنا بمن عظلم من رب آیا تو ربی ہی اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کے آیاتوں سے سارا انہیں اس, اس سے منہ پھیر لیا وہ نصیح اور بھول گیا ہو جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا بے شک ہم نے ڈال دی ہے ان کے دلوں پہ پردے کہ اس کو نہ سمجھے وقرا اور ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے ڈانٹ ڈال دیا ہے وَإن اور اگر آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کے طرف فلائی یہ تو ہرگز وہ نہیں آئیں گے رائے راست پر کسی بھی وقت ان کے دلوں پہ جو پردے پڑ گئے ان کے کانوں میں جو بوجھ پڑ گیا ہے یہ ان کے امال بدآمالی کا نتیجہ ہے انسان کی گناہوں کا جو منفی اثر انسان کے وجود اور شخصیت پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ گناہ گار آدمی سے اچھے کاموں کے کرنے کے توفیق کو صلب کر لیتا ہے ختم کر لیتا ہے اور اللہ تبارک کو وطالعہ اس کے دل و دماغ سے فرائض کی ادائیگی کی اہمیت کو ختم کر لیتا ہے پھر اگر اس سے کوئی فرض رہ جائے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور اگر وہ کسی ناجائز کام کا ارتکاب کر لے تو بھی وہ بے فکر ہوتا ہے حالانکہ فرض رہ جائے اس سے بہت زیادہ بندی کو فکرمن ہونا چاہیے اور اگر خدا نہ خواہشا کسی ایسے کام کا ارتقاب کر دیا کہ جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے تو اس کے بارے میں بڑا ہی فکرمن ہونا چاہیے جیسے کہ ایک حدیث میں ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ بھئی جب تم نیک عمل کر لو تو اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو کہ میں نے نیکیاں کر لی ہے وہی میرے عدرت کے لیے کافی ہے اس لیے کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں اللہ کے یہاں اس کی قبولیت کا انحصار اس نیکی کرنے والے انسان کے اخلاص نیت پر موقوف ہے اور للحیت پر موقوف ہے اگر اس انسان نے وہ نیک اعمال اخلاص نیت کے ساتھ کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس کو اجر ملے لے گا اور اگر تھوڑی سی بھی کسی اس میں ریاکاری یا اس میں اپنے نفس کا آنا یا اس میں اپنے چاہت اور مرضی شامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ جو لوگ میرے لیے کی جانے والے اعمال میں میرے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیتے ہیں یعنی جو عمل میرے ہی لیے کیے جانے چاہیے اس میں وہ میرے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں جس طرح کی ریاض دہلاوا اور اپنے آپ اس میں شامل کر دینا یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے لیے کی جانے والے عبادات میں اگر بندہ یہ شامل کر لے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس عمل کو اس بندے کے حوالے کر لیتا ہوں اور میں اپنے ذات عمل میں کسی کے شراکت داری کو پسند نہیں کرتا کل پھر وہ بدلا بھی اسی سے مانگے کہ جس کے لیے اس نے وہ شراکت داری اختیار کی یا جس نے اس عمل میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیا اور میں اپنا حصہ بھی اس کے حوالے کر دوں گا کہ وہ میرے حصے کا بدلہ بھی اسی سے طلب کریں اور اس کے حصے کا بدلہ بھی اسی سے طلب کریں اور ظاہر بات ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی کسی کو کامیابی اور خوشحالی کے احساب اور سامان مہیا نہیں کر سکے گا تو انسان کے اچھے اچال کا انسان پر اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کو پھر مزید اچھائیوں کے کرنے کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے خواہش پیدا ہو جاتی ہے یا کہ نئے کام کر لے اس کے بعد دوسری کو جی چاہتا ہے پھر اس کے تیسری کو جی چاہتا ہے لیکن اگر انسان گناہ کر لے اور گناہ کے بعد پھر گناہ کرتا رہے اور پھر گناہ کرتا رہے اس کو پرواہی نہیں ہے تو یہ اس کے گناہوں کے منفی اثرات کا اس کی شخصیت پر رونما ہونے والے جو اثرات ہیں یہ اس کے نتیجہ ہے تو اللہ کا ارشاد ہے و ان ترخو ملر اور اگر آپ ان کو بلائیں بھی ہدایت کے طرف یہاں تو ہر گز نہ آئے کسی بھی وقت اس ہدایت کے راستے پر حالانکہ دن اور رات اور خود اس انسان کے یہ وجود سورج اور چاند اور ستارے ہوائیں یہ بادل یہ سبزہ یہ پھل یہ فروٹ یہ حیوانات اور ان کا طوالت و تناسل یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ معمولی سے آ رکھنے والا بھی ان پہ غور کر کے اس نتیجے میں پہنچ سکتا ہے کہ یقیناً کوئی ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے لیکن جو اپنی بدعماریوں کی وجہ سے جن کے دل و دماغ پہ پردے پڑ چکے ہیں وہ اللہ کے اس کائنات میں کبھی تو سانپوں کی پوجا کرنا شروع کر لیتے ہیں تو کبھی گائے بھیل کی پوجا کرنا شروع کر لیتے ہیں کبھی ان کے ناپاکی اور پیشاب کو اپنے لیے آبی حیا سمجھنا شروع کر لیتے ہیں ہندو کی طرح اور کبھی وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں کبھی وہ اللہ کے اس کائنات میں میجان مخلوق ان فصروں کو لے کر اس کو تراش کر اس کو رنگ روغن کر کے اپنے ہاتھوں سے سجا کر اس کے سامنے چکنا شروع کر لیتے ہیں اسی سے مدد شروع کر لیتے ہیں تو یہ انسانوں کے اپنے اعمال کے نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایک زندہ اور زندگی عطا کرنے والے خدا کی بجائے ایک مردہ پتھر کی طرف جاتا ہے ایک نفع و نقصان نہ پہنچا سکنے والے حیوان کی طرف جاتا ہے لیکن زندگی عطا کرنے والا اللہ کی طرف نہیں جاتا ورم بکل غفور ضورحمہ اور تیرا رب بڑا بخشنے والا رحمتوں والا ہے لو آ سب اگر ان کو پکڑے ان کے اعمال کی وجہ سے البتہ جلدی ان پر عذاب بل لهم بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے کہ کہیں نہ پائیں گے اس سے دوسری طرف کوئی بھی جگہ سرک جانے کی یعنی کوئی جگہ ان کو ایسا نہیں مل سکے گا کہ جہاں یہ جا کر اللہ کے عذاب سے خود کو بچا سکے اور دل کل قرآن اور یہ ہے بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دی علم ظلم جب وہ ظالم ہو گئے یعنی ان بستیوں والوں کو دیکھو اور ان بستیوں والوں سے مراد قوم آت قوم سمود قوم صالح قوم لوت ہے کہ جو مکہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے عرب کے تاجر ان بستیوں کا نظارہ کیا کرتے تھے اور تاریخی حوالوں سے جانتے تھے کہ بھئی ایک ایسے قوم تھی کہ اپنے زمانے میں یہ سب سے طاقتور قومی تھی لیکن یہ ہلاک ہو گئی کیوں ان اسباب پہ یہ غور نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے اللہ کے نا, نا فرمانیوں کے دنیا ہوئے نقصانات ہیں کہ جو اللہ کے نا کرتے ہیں دنیا میں ان کے دنیا میں نقصانات ان پر دنیا میں یہ آتے ہیں کہ اللہ ان کے مجمور پہ اپنا عذاب نازر کر لیتا ہے اور ان سے راحت اور خوشحالیوں کو جین لیتا ہے اور آخرت میں ان کو عذاب جہنم میں ڈال دے گا تو اللہ کا شاید ہے اور دل کل قرآن ہوں اور یہیں بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا لما ظلم جب ان کے رہنے والے ظالم بن گئے وہ کس وقت ہم نے ان کو ہلاک کرنا ہے تو ہم نے اپنے اس وعدے کے مطابق ان کو ہلاک کر دیا اور جب ان پر آسباب ہلاکت ہم نے ڈالے پھر نہ ان کو سرچ چپانے کی جگہ مل سکا نہ کوئی مددگار ان کا وہ آ کر کے ان کی مدد کر سکے پندرہ پارسر کاف کے یہ نو رکو ہے یہ رکو آیت نمبر سٹ سے لے کر آیت نمبر اکہتر تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو کا ایک خاص شانی نزول ہے اور پس منظر ہے جو کئی ایک رکواہٹ میں جو واقعہ ذکر آ رہا ہے جس کا اس کے متعلق ہے چنانچہ اس کی تفصیل کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابی بن نقاب رضی اللہ تعالی ہو اس ان آیاتوں کے پس منظر کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مسعل صلاحۃ وسلام اپنے قوم بن اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے حضرت مصالح علیہ و سلام علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا ہی نہیں اس لیے کہ مصالحہ سلاط وسلام کے علم میں یہی تھا کہ بھی مجھ سے زیادہ علم والا اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں علیہ السلام نے یہ کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بارگاہ انبیاء کو خاص تربیت دیتے ہیں اس لیے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آئی بلکہ عدم کا مقتض تو یہ تھا کہ اس کو اللہ و عالم کے حوالے کر دیتے یعنی دی علیہ السلام یوں کہہ دیتے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ سارے مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے کون ہیں ہر مصالحت کی اس سیوا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھوڑے سے ناراضگی کا اظہار ہوا اور مثال سلاۃ و سلام وہی آئی کہ موسا آپ نے جو شہر کے سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا میں ہوں تو ہمارا ایک بندہ جو مجمان بحرین پر ہے وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے موسال صلاحت السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ عالم ہے تو مجھے ان سے استفادی کے لیے سفر کرنا چاہیے اس لیے عرض کیا کہ اللہ مجھے ان کا پتہ اور نشان بتلا دیجئے اللہ تعالی کو تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے زمبیل میں رکھ لو یعنی تھیلے میں ڈال دو اور مجمال بحرین کی طرف سفر کرو جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے یا زندہ ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کی ملنے کی ہے حدم سال صدارت السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زمبیل میں رکھ لی اور چل پڑے اور ان کے ساتھ ان کے خادم حضرت یوشا بن نون تھے دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لڑ کے تھک گئے تھے یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آگے اور زمبیر سے نکل کر دریا میں چلی گئی اور مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجوزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی اللہ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا یعنی پانی کا چلنا روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سورنگ جیسے ہو گئی یوشا بن نون اس عجیب واقعہ کو دیکھ رہے تھے موسل سلاۃ و سلام سو گئے سوئے ہوئے تھے جب بیدار ہوئے تو یوشا بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ ہر مسالیہ سلاۃ و سلام کو بتلانا بھول گئے اور اس جگہ سے پھر روانہ ہو گئے پورے ایک دن اور ایک رات کا مزید سفر کیا جب دوسرے روز کے سفر ہو گئی تو علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ کیونکہ اس سفر سے کافی تکان ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقضاء الہی موسا علیہ سلاۃ والسلام کو اس سے پہلے تک آن بھی مخصوص نہیں ہوا یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل آئے جو موسا علیہ سلاۃ والسلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشا بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا کہ اس وقت آپ کو اس واقعہ کے اطلاع نہ کی اور پھر بتایا کہ وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی اس پر مسالت وسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہی تو ہمارا مقصد تھا یعنی وہی تو ہمارا منزل مقصود تھا جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے سناچی اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اسی راستے سے لوٹے جس پر پہلے چھڑے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے جہاں مچھلی زندہ ہو کر کے پانی کے اندر چلی گئی تھی اب جو یہاں اس پتھر کے پاس پہنچیں تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیتا ہے موسال سلاطلام نے اسی حال میں سلام کیا تو خضر علیہ سلاۃ والسلام نے کہا اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آگیا۔ اس پر مسالیہ سلاۃ وسلام نے کہا کہ میں موسا ہوں تو ہر حضرت نے سوال کیا کہ موسا بنی آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں موسی بن سعید ہوں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے حضرت حضرت سلاۃ والسلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اے موسا میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا موسا سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کے مخالفت نہیں کروں گا حضرت سلاط وسلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بدلاؤں یہ کہہ کر کے کہ دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے اتفاقاً ایک کشتی آ تو کشتی والوں سے کشتی پر سار ہونے کی بات چیت کی گئی ان لوگوں نے حضرت حیدر الصلاۃ والسلام کو پہچان لیا اور ان سب لوگوں کو بغیر کسی کرایہ اور اجرت کی کشتی میں سوار کر لیا کشتی میں سوار ہوتے ہی حضرت حیدر علیہ سلاد سلام نے ایک کلاری کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا حضرت موسلا سلام نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو ان سے نہ گیا اور کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کر لیا اور آپ نے اس کا بدلہ ان کو ہی دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائے یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا حضرت, حضرت علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا گیا اس بھول پر آپ سخت پیری نہ فرمائیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موس علیہ السلام کا یہ پہلا اعتراض حضرت حضر علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا اور دوسرا بطور شرف کے اور تیسرا قسد اسی اجنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چونچ بر پانی پی لیا حضرت خضر علیہ السلام نے موساد و سلام کو مخاطب کر کے کہ کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت نہیں رکھتے ہے جتنے اس کے چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے پھر کشتی سے اتر کر دریا کے ساحل پر چلنے لگے اچانک حضر علیہ السلام نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے ہر فضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکی کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا لڑکی کو مار دیا مساد علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کی قطر, قطر کر دیا یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا فضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے اس لیے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجئے آپ میرے طرف سے حضر کے حد پر پہنچ چکے ہیں اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا یہاں تک کہ ایک گاؤں پر گزر ہوا انہوں نے گاؤں والوں لوگوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے ان لوگوں نے انکار کر دیا اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ وہ ہو چکا ہے, اور وہ قریب ہے کہ وہ گر جائے حضر حضر علیہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے مہمانی انکار کر دیا آپ نے اتنا بڑا کام مختم کر دیا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے سلاۃسلام نے کہا علیہ بھائنی و بھائنی. اب شد پوری ہو چکی ہے اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت یعنی جدائی کا وقت آ گیا ہے اس کے بعد حضرت حضر سلاۃ والسلام نے تینوں واقعات کی حقیقت حضرت موسلا کو بتلایا کہ ذلك و علیہ یعنی یہ حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہیں آپ سے صبر نہیں ہو سکا رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ موسلا کچھ اور صبر کر لیتے تو ان دونوں کے کچھ اور خبریں معلوم ہو جاتی صحیح بخاری اور مسلم نے یہ طویل حدیث اس طرح آئی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ بن اسرائیل اور نوجوان ساتھی کا نام یوشا بن نون مذکور ہے اور جس بندی کے طرف موسیٰ علیہ السلام کو مجمال بحرین کے طرف بھیجے گیا تھا ان کا نام خیدر ہونا صراحت کے ساتھ مذکور ہے سنانچ یہ واقعہ آیاتوں کے ساتھ ساتھ مذکور ہے اس شاد ہے وَإذ قال موسال فتح اور جب کہاں موسال سلاۃ وسلام نے اپنے نوجوان سے لا اب رہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا حد تب لو امج مال بہرائن یہاں تک میں جا پہنچو اس جگہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں اب امزیہ حکبا یا پھر میں چلتا رہوں گا زمانۂ دراز تک یعنی اپنے اس مقصد کے کی حصول کے لیے چاہے مجھے زندگی بھر سفر کرنا پڑ میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور سفر کو جاری رہوں گا رکوں گا یعنی اپنے ملازم حضرت کی بن نون کے سامنے اپنے عزم مصمم اور پختہ ارادے کا اظہار کیا بلغم اجما بھائی نہیں ما. پھر جب پہنچا اس جگہ جہاں دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں نسیح خوماں بھول گئے اپنی مچھلی فتح سربا پھر اس نے اپنے بنا بنالی دریا میں ایک سرنگ کے صورت میں فرا ماجا لگا پھر جب اگے چلے قال الفتاح موسی علیہ السلام نے کہا اپنے نوجوان سے اتنا غدا انا لئیے ہمارے لیے ہمارے صبح کا ناشتہ غدا صبح کے ناشتے, ناشتے کو کہا جاتا ہے یا دوپہر کے کھانے کو اور عشاء پچھلے پہر کے کھانے کو کہا جاتا ہے تو لقد لقينا من سفرنا هذا رتب ہم نے پائی ہے اپنے اس سفر سے تو ساری تکلیف یعنی موسی علیہ السلام نے اپنے سات نوجوان ملازم حضرت یوشع بن نون سے کہا قال هو نوجوان بولا لقدا کیا دیکھا توني اذ ائنا الى الصخرته جب ہم ائے تھے اس چٹان کے پاس فانی فا نسیت الحودہ پس میں بھول گیا بچی فما انسانيو الا شیطان اور مجھ کو نہیں بلایا مگر شکار ہی نہیں ان اذكرہ یہ کہ میں اس کا تذکرہ کروں اپ سے فِي الْبحرِ عجبا اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں بڑا عجیب فیسم کا یعنی جہاں سے وہ اندر گسا تو پانی سردوں سے جم گیا اور اندر سراخ گیا مسالت و سلام نے فرمایا یہی ہے ماحو کنہ نبی جس کے ہمیں چاہت تھی ہمیں تلاش تھی اب سدا آثار پھر الٹے پھرے اپنے پھیر پہچانتے پہچانتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم واپسی کے راستے کو غرض کر دیں اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ وہ اپنے پھیلے والے راستے پر جیسے وہ چلے گئے تھے اس پر واپس لوٹے اب جب واپس لوٹے تو عبد من پر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں آتے نہ ہو رحمت علم جس کو ہم نے اپنے طرف سے رحمت عطا کی تھی وہ علم نہ ہو ہم نے سکھایا تو اس کو مل دا سے علما ایک خاص قسم کا علم وہ بندہ حضرت علیہ سلاۃ والسلام تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی خصوصی سے نوازا اور اسرار کونیا کے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حسابہ فرمایا تھا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت حضر کو رسول مانا جائے یا نبی یا محض اللہ کا ولی کے درجے میں ان کو رکھا جائے یہاں پر اس قصے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اتنی بات ضرور ہے کہ آنے والے آیاتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ مجھے میرے رب نے بتایا تھا کہ جو کچھ میں نے کیا اور ظاہر بات ہے کہ رب کے بتلانے سے جو براہ راست اللہ سے رہنمائی حاصل کرے وہ نبی ہی ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک کا سلاد و سلام نے ان سے کہا حل کا روکا میں تیرے سکھلائیں گے سکھائی گئی ہے صبر بے شک تو نہیں استعمال رکھ سکے گا میرے ساتھ صبر کر کے یعنی میرے ساتھ رہتے ہوئے کسی کام کو مجھے کرتے ہوئے جب آپ دیکھو گے تو تم سے پر رہا نہیں جائے گا وکیل تو ہر بھی خبرہ اور وجہ بھی بتا دی اور کیوں کہ تجھ سے صبر ہو سکے گا آلہ معلوم تو ہر بھی خبرہ ایک ایسی چیز کے بارے کہ جو چیز تیرے قابو علم میں نہیں ہے تو جب ایک چیز کے بارے میں تجھ علم ہی نہیں ہے اور اس کو تو اپنے خیال کے مطابق غلط سمجھے گا تو اس پر اعتراض کرے گا اس لیے کہ تجھے اس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت مصعیہ سلاۃ والسلام کو پر یہ حقیقت واضح فرمانا چاہتے تھے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے جرسی میں کڑے ہو کر ایک سوال کرنے والے کے جواب میں جو یہ کہا کہ بے مجھ سے زیادہ کوئی اعلیٰ عالم اس وقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو مصعل سلاط وسلام کا یہ انداز جواب ذرا پسند نہیں آیا اس لیے اللہ تبارک و تعالی اب قدم قدم پہ حضرت علیہ السلام کو سمجھانا چاہتا ہے حضرت علیہ السلام اس کو فر... ان سے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے صبر کر سکو گے کیسے چیز کو کرتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہ جس کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہیں ہے قال حضرت مسان فرمایا جدید تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا صابر صبر کرنے والا والا اوسیلا کا امرا اور میں کسی معاملے میں تیرے حکم کے خلاف نہیں کروں گا یہ وعدہ کرتے وقت غالب المثلاسلام کو اس, تصور اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ایسے مقرب اور مقبول بندے سے کوئی ایسی حرکت دیکھنے میں آئے گی جو علانیت ان کے شریعہ بلکہ عام شراہی اور اخلاق کے خلاف ہوں سلاۃ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ مجھے اپنے ساتھ صبر کرنے والا پائے گا حضرضر حضرت حضرت نے فرمایا فَأنت پر اگر میرے ساتھ رہنا ہے فلا پس مجھ سے مت پوچھنا ان جب تک کہ میں شروع نہ کروں تیرے آگے اس کا خود ذکر یعنی جب تک میں خود تجھے اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں تو آپ نے مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا اب موسلاۃسلام اور حضرت والسلام کی آپس میں اسی بات پر اتفاق ہوا کہ وہ چلتے رہیں گے سفر میں موس علیہ السلام حضرت حضرت حضرت کے ساتھ رہیں گے لیکن کسی کام کو کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر اعتراض نہیں کریں گے اب موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ اعتراضات کیے ان شاء کل کی رکو میں وہ اخر الدعبانہ الحمد للہ سول سور کاف کیسو رو کا دوسرا حصہ ہے اور یہ سورائے کاف کے دسویں رکو کا دوسرا حصہ سولویں پارے کا پہلا حصہ ہے یہ دس رکو آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 83 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعہ کو بیان فرمایا ہے اس کے باقی ماندہ حصے کا ذکر کر کے کہ جو گزشتہ دو رکوا سے چلا آ رہا ہے واقعہ حضرت موسا اور حضرت حضر علیہ السلام کا جناز حضرت حضرل سلاۃ وسلام اور حضرت مسعلیہ سلاۃ وسلام راستے پہ چلتے ہوئے جب حضرت حضرت سلاۃ وسلام نے ایک کھیلتے ہوئے لڑکے کو پکڑ کر کے قتل کر دیا تو حضرت مسعلیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا تھا یقیناً تو نے ایک بے گناہ نفس کا قتل کر دیا اور تو نے ایک ناماخوز کام کیا تو اسی کے جواب میں اعلیٰ حضرت, حضرت علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا ان نقلم پر سفی عام صبر یہ کہ تو میرے ساتھ نہیں جہر سکے گا صبر کر کے کیونکہ ایسے حالات اور واقعات دیکھنے میں آئیں گے جن پر تم خاموشی کے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے آخر وہی ہوا اعلیٰ حضرت موسیٰ علیہ موسلام نے فرمایا ان سالتوں کا بادہ اگر تجھ سے پوچھوں کوئی بات اس کے بعد فلاں و صاحب نے تو مجھ کو ساتھ نہ رکھیے ادب تمل لدون حضرا یقیناً پہنچ چکا ہے آپ کو میرے طرف سے پوری کے پوری عذر اس لیے کہ تین مرتبہ پھر پورا ہو جائے گا کہ ہر مرتبہ میں نے آپ پر اعتراض کیا اور آپ سے پھر یاد آنے پر معذرت کر دی کہ بے حسن وعدہ مجھے آپ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا لہذا اب آخری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ آئندہ اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھ لی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ کو موسیقہ ہو گیا کہ حضرت حضرت کے تخیر خیر حالات اور واقعات پر چپ چاپ شاید میں نہ رہ سکوں اور یہ رہنا بہت بڑ بڑ بڑ بڑے مشکل ہے میرے لیے آخر میں آخر وہی بات کہہ دی کہ بھئی اس کے بعد اگر میں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اعتراض اور سلسلہ جاری رکھوں تو پھر آپ مجھے معذور نہ سمجھیے بلکہ مجھے اپنے سے ارادہ کر دیجیے پھر دونوں چل پڑے خطا اضا عطا احل کریتیں یہاں تک جب پہنچے گاؤں کے گا نستفام انہوں نے کانا طلب کیا وہاں کے لوگوں سے بس انہوں نے انکار کر دیا ان تو یہ کہ ان کو مہمان رکھیں وہاں پر چلتے ہوئے فوجد فوج دفیہ انہوں نے وہاں جدار ان ایک دیوار یوری دوں جو قریب یہ کہ وہ گر جائے حضرت حضرت سلط و سلام نے اس کو ٹھیک کر دیا حضرت موسل نے فرمایا لوشا اگر آپ چاہتے عجرہ تو لے لیتے اس پر مزدوری یعنی یہ ایک ایسی بستی کے رہنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے مہمان ہی تک کرنے سے انکار کر دیا اور ہمیں کان دینے تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کا ذمے دار نہیں سمجھا اور ہمیں مستحض نہیں سمجھا لہذا ان کے یہ دیوار وفود میں آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ فرمایا کہ ہم تینوں مل کر کے یعنی میں آپ اور بن نون ہم مزدوری کر لیتے اور ان لوگوں سے کچھ اجر طرف کرتے اس سے اپنے گانے کی ضرورت کو پورا کرتے اس لیے بستی والوں نے مسافر کا حق نہ سمجھا کہ مہمانی کریں ان کے دیوار وفد میں بنا دینے کی کیا ضرورت تھی حضرت حضر علیہ سراۃ وسلام نے فرمایا فراق بینی و اب یہ ہے جدائی میرے اور تمہارے درمیان اب میں بتلاؤں گا تجھ کو حقیقت اس کا کہ جن پر تجھ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکا یعنی جو کام کرتے ہوئے آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکے اور جو میں نے بظاہر خلا کے عقل کام کیے اس کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا اور اب حضرت حضرت سلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ کو یہ جو خلاف عقل کام کیے تھے ان کا پس منظر اور حقیقت بتانا شروع کر دیا کہ میں نے جو کشتی توڑ دی تھی وہ اس لیے امت سفینہ تو وہ جو کشتی تھی فکانت مساجین سوتی وہ چند مختارجوں کی یا مدو نفل جو محنت کرتے تھے دریا میں فعارت بس میں نے چاہا ان عیبہ یہ کہ میں اس میں ایو ڈال دوں اس لیے کہ وکانا وراحم ملک اور تھا ان کی دوسری طرف ایک بادشاہ یا حزق الفین حسبہ جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر امام بہوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ غمبا عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو حدر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردست چھین لیتا تھا حضرت حضرت علیہ سلاۃ والسلم نے مسلح سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم با سے اس کشتی کو شکستہ دے کر چھوڑ دے اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں اس لیے کشتی کو معیوب کر دیا وہ امل غلام اور وہ جو لڑکا تھا جس کو کھیلنے کے دوران ہی حضرت حضرت علیہ وسلام نے پکڑ کر کے مار دیا تھا فکان ابواہ سوتے ان کے والدین ایمان والے ہیں فقشین پھر ہم کو اندیشہ ہوا ار ہے کہ ان کو عاجز کر دے گا زبردستی سے وہ کفرن اور کفر کر کے اور ان کو ایسا عاجز کر دے گا کہ وہ عاجز ہو کر ایسے آ کرنا شروع کر دیں گے کہ جس سے وہ ایمان والے نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کے ناشکری شکری بندی بن جائیں گے تو فارتنا پھر ہم نے چاہا ایب رہا اور ابو ہوما ہی کے میں دے ان کو ان کا رب خیر من ہو اس سے زیادہ بہتر پاکیزگی میں وہ عقرب عرمخا اور زیادہ غریب تر ہو وہ جو ان کے لیے باعث شفقت ہو یعنی ایسے اولاد ہم ان کو عطا کر لیں کہ جو ان کے لیے زیادہ شفقت کا باعث ہو زیادہ پاکیزگی کا باعث ہو اور زیادہ عزت کا باعث ہو گو اصل بچہ فطر مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے مگر آگے چل کر خارج اثرات سے بچپن ہی میں بعض کی جاتی ہے جس کا پورا یقین علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے تاہم کچھ آثار آہری بصیرت کو بھی نظر آنے رکھتے ہیں اس لڑکے کی نسبت اللہ تبارک و وطا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا کہ اس کی بنیاد بری پڑی تھی اور بڑا ہوتا تو موضی اور بدرا ہوتا ماں باپ اور اپنے ساتھ والوں کو نہیں ڈوبتا اور والدین اس کے محبت میں کافر بن جاتے ہیں اس طرح لڑکا لڑکے کا مارا جانا والدین کے حق میں گویا ابا رحمت ہے اور ان کے حفاظت کا ذریعہ بن گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کیونکہ ماں باپ ایمان پر قائم رہیں حکمت الہیہ مختزی ہوئی کہ آنے والے رکاوٹ ان کے راستے سے دور کر دی جائے حضرت حیدر کو حکم دیا گیا کہ لڑکے کو قتل کر دو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم پا کر اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کی تکمیل کی۔ اللہ تبارک و تعالی کا شاد ہے کہ وہ عمل کی دار اور وہ جو دیوار تھی فکان علی الولامین یتیمین سو تھی وہ دو یا لڑکوں کا فلم دینا تھے جو اس شہر میں تھے یا اس بستی میں تھے اس دیوار کے نیچے خزانہ ان کا وکانا ابو ہوما اور ان کا والد بڑا نیک تھا ابو کا تیر چاہ تیرے رب نے یہ کہ وہ جائے اپنے جانی کو كَنزَهُمَا اور یہ کیا نکالے اپنا پوشیدہ خزانہ مہربانی سے وما عن وما عن اور اب حضرت حضرت السلام فرماتے ہیں اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے یعنی یہ جو کچھ میں نے کیا یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم اور اپنی مرضی سے نہیں کیا ظاہر کا یہ ہے حقیقت ان چیزوں کا جن پر تجھے صبر نہ ہو سکا یعنی اگر وہ دیوار گر پڑتی تو یتیم بچوں کا جو مال وہاں گڑا ہوا تھا ظاہر ہو جاتا اور بنیت لوگ اٹھا لیتے بچوں کا باپ مرد سارے تھا اس کی نیت کے رایت سے اللہ تبارک وطالع نے ان کے بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی اور ان لوگوں کے جو اس بستی کے رہنے والے ہیں ان کے جو نیتیں ہیں اور ان کے جو اخلاقیات ہیں ان کا اندازہ تو آپ نے لگا لیا تھا کہ انہوں نے ہم جیسے مسافروں کے کہنے کا تک خیال نہ کیا تو جو اپنی بستی میں یتیم ہیں وہ ان کے ضروریات اور کیسے محافظ بن سکیں گے اور کیوں کر حفاظت کریں گے کہ جو ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اس لیے کہ وہ تو ہے ہی یقین اور ہے ہی بچے غلام لہذا ان سے فوری توقع بھی نہیں ہے کسی ایسے کام کا کہ جس سے بندہ اپنی لیے بہتر سمجھتا ہو مفصرین نے یہاں پہ ایک بات بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ والدین کے نیکیوں کے اثرات اولاد کے تک پھیلتی ہے اگر والدین نیکی کے کا کام کریں تو اللہ تبارک و متدا ان کے نیکیوں کے فوائد ان کے اولاد کو بھی پہنچاتے ہیں جیسے کہ یہ جو بچے تھے ان کے والدین بڑے نیک تھے بکان ابو ہوما ان کے والدین بڑے نیک تھے اور انہوں نے مفوت ہونے سے پہلے پہلے اپنے جمع پونجی خزانہ اپنے دیوار کے بنیاد میں یہ کہہ کر کے دفن کر دیا تھا سوچ کر کے کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے اور یہ اپنے گروں کے اثران و تعمیر کریں گے ان دیواروں کو گہرائیں گے تو نیچے سے خزانہ نکلائے گا اور اس وقت وہ اپنی عمر کے اس دور میں داخل ہو چکے ہوں گے کہ پھر ان کی چیز ان سے کوئی زبردستی نہیں جین سکے گا اور اس وقت ظاہر بات ہے کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ جس کو امانت دار اور جانتدار سمجھ کر کے ان بچوں کی یہ جمع پونجی ان کے حوالے کر دی جاتی اس نیک نیتی کی وجہ سے اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے بچوں کے جمع پونجی کی حفاظت فرمائی تو اس لیے نیکیاں کرنا صرف نیکی کرنے والوں کی ہی فائدے کا سامان نہیں بنتا بلکہ ان کے آنے والے نسل کے لیے بھی فائدے کا سامان بنتا ہے یہ خزانہ جو یتیم بچوں کے لیے زیر دیوار دفن تھا اس کے متعلق حضرت ابو دردہ ربضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا یہ ترمیزی شریف میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت لکھی ہوئی تھی اور وہ جو نصیحت کی کلمات تھے وہ یہ ہے یہ روایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. کی ہے تصیر قردی کے حوالے سے ہے کہ وہ سونے کا تختی اور اس پر اپنے بچوں کے لیے کچھ نصیحت بھی لکھی تھی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری سطر تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر رنگین کیوں کر ہوتا ہے اس لیے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے اللہ نے وہ ہو کے رہے گا تیسری ستر یہ تھی کہ تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی کی ذمہ داری ہے اور پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوششوں میں لگا رہتا ہے اور چوتھی ستر میں لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش اور خم کیسے رہتا ہے جو شہز جانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر یہ دنیا کے اندر کیسے بے فکر رہ سکتا ہے اور کیسے خوش اور خوم رہ سکتا ہے تعجب ہے تعجب اس شخص پر پانچ میں نے تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر وفرت کیسے کرتا ہے یہ مانتے ہوئے کہ قیامت کے دن حساب اور کتاب ہوگا پھر دنیا کے معاملات کرتے ہوئے وہ لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کیسے برتتا ہے اور چھٹے لہن میں لکھا ہوا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر کے بیٹا ہوا ہے اور ساتھ محمد الرسول اللہ یعنی کی لکھی ہوئی تھی یہ کلمہ لکھا ہوا تھا الحمدللہ رب العالمین یہ گیارواں رکوع ہے اور یہ رقو آیت نمبر تریاسی سے لے کر آیت نمبر ایک سو دو تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اہلی کتاب کے پوچھے جانے والے تیسرے سوال کا اللہ نے جواب دیا ہے جو مشرقین مکہ کے ذریعے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت کی تصدیق کے غرض سے انہوں نے پوچھے تھے دو کا تذکرہ پہلے ہو گزرا ایک سوال یہ تھا کہ آپ وسلم سے پوچھ لیا جائے کہ بیروخ کی حقیقت کیا ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ بھئی اصحاب اسحاوقاف کا واقعہ کیا ہے اور تیسرا واقعہ اور تیسرا سوال جو انہوں نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ بے قرنین کون تھا اور اس کا واقعہ کیا ہے اس رکو میں اللہ تبارک و وطالع نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے ان لوگوں کے اس پوچھے جانے والے سوال کا جواب اللہ تبارک و وطالعہ نے اس رکو میں دیا ہے ذلکرمین ایک بادشاہ ہو گزرے ہیں اس کے بارے میں بڑے تاریخ روایات ہیں لیکن ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے منصف اور عادل بادشاہ ہو گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے کثیر اور وسیع رقبے پر ایک وسائل سے بھرپور حکومت عطا فرمائی تھی اور ایسے حکومت کہ جس سے اس نے اپنے آخرت کے لیے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر چار سو اس نے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے سفر کیے اور جتنی بھی نافرمان طاقتیں اور قوتیں تھی ان تک اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا اور جنہوں نے اگے سے حسد یا زد سے کام لیا تو حضرت ذلقرنین نے ان کے خلاف جہاد کیا اور جن لوگوں نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا تو اللہ کے اس نیک بندے نے اپنے مثاب کے مطابق ان کی خدمت کی اور ان تک ہر طرح کے ممکن سہولیات بہم پہنچائے یہ جو شخص ہے ذیلقرین روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں تھا اور ان کے دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکومت اور یہ وسائل عطا فرمائے بعض رواد میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حیدر جو تھے وہ ان کے وزیروں میں سے ایک تھے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا طاقتور حکمران تھا سناچ اللہ کا احشاد ہے وہ یس النا اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذلقرن کے بارے میں بول کہہ دیجئے بو لیجیے اب میں پڑھ کے سناتا ہوں تمہیں اس کی کچھ تذکرے ذلکرن کا جو لقب ہے وہ سکندر ہے اور سکندر کے نام کے دنیا میں کئی حکمران ہو گزرے ہیں ایک وہ سکندر کے جس کو سکندر رومی کہا جاتا ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذلقرنین ہے یہ سکندری رومی ہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکندری رومی جو ہے وہ بہت بعد میں گزرے ہیں اور وہ اتش پرست تھا اور یہ سکندر مخدمی ہے جو ہرب تھے اور یہ خدا پرست اور توحید پرست تھے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے والے نہیں تھے اس لیے تو انہوں نے دنیا میں ہر چار سو اللہ کی بات کو عام کرنے کی کوشش کی اللہ کا احشاد ہے انا مکنہ لگو فل اروں میں بے شک ہم نے اس کو ٹکانا عطا کیا تھا زمین میں وہ آتا ہی نہ ہوں اور ہم نے دیا تھا ان کو ہر چیز کا سامان یعنی ہم نے ان کو ہر طرح کے وسائل عطا کیے تھے فتبہ سببا پھر وہ پیچھے پڑا ایک سامان کے یعنی ایک مقصد کے خطرہ اضافہ لگا یہاں تک کہ جب پہنچا مغرب شمسی سورج کے ڈھوبنے کی جگہ یعنی انتہائی مغرب میں وہ جدہ جدہ سورج کو غروبی جو غروب ہوتا ہے ایک دندل دل, دل, دل دل نما قسم کے ندی میں یا چشمے میں دور سے ایسے دکھائی دے رہا ہے اس لیے کہ آبادی نہیں ہے اور پانی ہی پانی وہ بھی ایسی کہ جس کے اندر بالکل مٹی رلی ہوئی ہو اور دیکھنے والا اس کو ایک دلدل ہی سمجھتا ہو اب اس انتہائی مغرب میں بہت زیادہ اندہ پائی اس کے پاس قومن اے قوم کو اللہ فرماتے ہیں بلنا ہم نے کہا یا ضلقرنین اے ذلکرن تو یہ اختیار ہے اما ان توضبا یہ کہ ان لوگوں کو سزا دے دیں وہ اما ان تک تفیق نہ یا رکھ ان میں کوئی بھلائی اس لیے کہ یہ جو مغربی قوم تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منفر تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ اختیارات دیے کہ چاہیں تو آپ ان کو ہلاکیات کی تعلیم دے دیں اور چاہے تو ان کو ان کے نافرمان ہونے کی وجہ سے قدر کر دے ذر کرنے پیغمبر تھے یا نہیں اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے لیکن سچی بات اور قوی بات یہی ہے بعض کی طرف سے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور صالح بادشاہ تھے بعض لوگوں نے ان کو پیغمبر قرار دیا ہے اور روقہ مجید کے ان آیاتوں کے حوالے سے اس میں اللہ براہ راست فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے ذلقرنین اب ظاہر بات ہے کہ جس سے اللہ نے براہ راست بات کی ہو تو وہ پیغمبر ہی ہوتا ہے لیکن دوسری فریق کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ذلقرنین کے ساتھ وقت کے کسی پیغمبر کے ذریعے سے ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پیغمبر کے ذریعے سے کلام براہ راست قرآن مجید نے ذلقرنین کے ساتھ کلام قرار دیا ہے بہرحال حضرت نے فرمایا من جو کوئی ان میں بے انصاف ہوگا فن وزب ہو سو میں اس کو سزا دوں گا ربی ہی پھر لوٹایا جائے گا اس کو اس کے رب کے پاس بح آزاب پھر وہ عذاب دے گا اس کو بہت برا آذاب دنیا کیونکہ ایسے جگہ نہیں ہے کہ جس میں کسی بڑے ظالم کو اس کے ظلم کا پوری طرح سے سزا دی جا سکے اس لیے حضرت عز نے فرمایا کہ جو ان لوگوں میں سے ظالم ہوگا اس کو اس کی دنیاوی زندگی میں اس کے ظلم کی سزا ضرور ملے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کے سزا کی سزا کے کارنے کے بعد اس کا آخر صاف ہو گیا بلکہ پھر اس کو اس کے رب کے پاس جانے کے پہنچانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا اذاب دے گا وہ امن امنہ اور وہ جو کوئی ایمان لائے وہ عامر ہن اور جس نے اچھے کام کیے فلح جزا امر تو اس کے لیے ہے اچھا بدلا و حسن امرنا یسرا اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی کا یعنی ہم اس کے بارے میں حکم جاری کریں گے کہ بے ان کے ساتھ مزید آسانی کا معاملہ اور بہتری کا معاملہ اکرام اور انعام کا معاملہ کیا جائے ادب پھر وہ پیچھے لگا ایک سامان کے یعنی مغربی سفر سے فارغ ہو کر مشرقی سفر کا سامان درست کرنے لگا قرآن اور حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے کہ ذکر کے یہ سب سفر فتوحات اور ملک گیری کے لیے تھے ممکن ہے کہ محاصر و سیاحت کے طور پہ ہو اس لیے اللہ تبارک مطالعہ کا خیال ہے حت اذا بلحا یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مطلع شم سے سورج کے نکلنے کی جگہ یعنی انتہائی مشرق میں جب پہنچا تو وجدہا تفلو علا قوم پایا اس کو کے نکلتا ہے ایک ایسے قوم پر لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِن دُونِهَا سِتْرَ کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لئے افتاب سے ورے کوئی پردہ یعنی انتہائی مشرق میں ایک ایسے قوم دیکھی جن کو افتاب کے شعائیں شعائیں بے دردیس سے ان کو پہنچ رہی ہے اور یہ لوگ بخشی جنگلوں کے سمجھے ہیں کہ گھر بنانے اور چٹ ڈالنے کا ان میں دستور نہیں تھا جسے اب بھی بہت سارے خانہ بدوشوں میں ایسے بخشی اقوام ہیں کہ جن میں گھروں کے بنانے کا کوئی اور کپڑوں کے پہننے کا بھی زیادہ تر مناسب لباس کا زیادہ تر پہننے کا ان میں کوئی رواج نہیں ہے تو اس لیے یہ بھی قوم ایسا ہی تھی کہ زالے کا زالے یوں ہی وقت احتنا نہ خبرہ اور ہمارے قابو میں آ چکی ہے اس کے پاس کی خبر سما اتبع سببا پھر لگا سامان اپنا درست کرنے خطہ اضافہ لگا یہاں تک کہ جب پہنچا بین نسبت دو پہاڑوں کے درمیان وہ من دونی پایا ان پایا ان سے دوسری طرف قومن ایک ایسے قوم لادا کے جو نہیں لگتے تھے یفق کو جو سمجھے کسی بات کو یعنی ایک ایسے قوم تھی کہ جو کسی بات کو نہیں سمجھتے تھے اور یہ جو تیسرا سفر ہے مشرق اور مغرب کے سوا یہ کسی تیسری جہاد میں تھا مفسرین نے عموماً اس کو شمالی سفر کہا ہے لیکن قرآن الحدیث سے اس کی کوئی تصریح نہیں ہے غلقرن اور ان کے ساتھیوں کی بولی وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے اگر جو گفتگو نقل کی گئی ہے غالباً کسی ترجمان کے ذریعے سے ہوئی ہوگی اور ترجمان کسی درمیانی قوم سے ہوگا جو دونوں کے زبان قدرے سمجھتا ہو بنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے کہ جب حضرت سلقرنین ان دو پہاڑوں کے بیچ کے آخر جگہ کو پہنچے اور وہاں ایک ایسے قوم انہوں نے پائی کہ جو ممکن نہیں تھا کہ ان کو اپنی بات سمجھایا جا سکے اور ان کی بات کو سمجھا جا سکے تو قالو انہوں نے کہا یا زلقرنین اے زلقرنین یہ کسی ترجمان وغیرہ کے ذریعے ان نئے عجوجا و موجود ہے بے شک یہ اور ماجود مف سدو نفیل <سؤال> اور خرابی کرتے ہیں فساد کرتے ہیں زمین میں فہل نہ جلو نگا سو کیا ہم مقرر کریں آپ کے لیے ہر کچھ تنخواہ اعلی اس شرط پر انتظہ نہ وبئی نہ سدا کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط آرٹ بنا دیں ایک مضبوط دیوار قائم کر دیں چونکہ جب انہوں نے ذلقرنین کے بارے میں سنا اور ذوالقرن کو دیکھا کہ بھائی یہ تو غیر معمولی اسباب اور وسائل اور قوت اور خشمت اور بادشاہت کا مالک ہیں تو انہیں خیال ہوا کہ ہمارے تکالیف اور مسائل, مسائل کا سدباب اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ یہی شخص ہے اس لیے انہوں نے اس سے گزارش کی کہ یاجوج اور ماجوج نے ہمارے ملک میں ایک پودہ مچا رکھی ہے یہاں آ کر کے قتل و غارت اور لوڑ مار کرتے رہتے ہیں آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مضبوط روک قائم کر دیں جس سے ہماری حفاظت ہو جائیں تو کچھ جو کچھ اس پر خرچ آئے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں چاہے آپ ٹکس لگا کر کے ہم سے وصول کر لیں یا جوج اور ماجوج کون ہیں جس ملک میں رہتے ہیں دلکرن کے بنائے ہوئے صد یعنی آئینی دیوار کہاں ہیں یہ کہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین اور مورخین کے مختلف اخواج ہے یاجوج اور ماجوج کے متعلق اتنی سی بات جو زیادہ مشہور اور صحیح ہوئی ہے کہ عام انسانوں اور جنات کے درمیان یہ ایک برزخی قسم کے مخلوق ہے جسے کہ کعب اخبار نے فرمایا ہے اور یہ حدن علیہ سلاط و کے اولاد ہی میں سے ہیں لیکن ایک بخشی قسم ایک جنگلی قسم اور ایک خنخوار قسم کے یہ لوگ ہیں کہ جو عام انسانوں کے جان مال اور اسباب کو ختم کرنا اپنے لیے کچھ بھی نہیں سمجھتے اور نہ اس کے ان کے ممنوع ہونے کا تصور ہے افراد لحاظ یہ بہت زیادہ ہے اور قیامت کے قریب جو ہیں یہ زمین کے اکثر حصے پہ پھیل جائیں گے اور یہ لوگوں کو تباہ و آباد کریں گے خطوقات کے لحاظ سے ان میں سے بعض چھوٹے چھوٹے ہیں اور بعض وہ ہے کہ جو خطوقات کے لحاظ سے بہت اونچی اونچے ہیں یہ قوم جو اس طرف نارمل انسان تھے وہ ان آ کر کے وہاں راتوں کو ڈاکے ڈالتے چوڑیاں کرتے ان کے اسباب کو نقصان پہنچاتے تو ان لوگوں نے حضرت ذلقرن سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان یہاں پہ ایک صد ایک دیوار قائم کریں ابو دیوار کہاں ہے اس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں کوئی صحیح روایت اس بارے میں نہیں ہے کہ جس کی بنیاد سے یہ تعین کیا جا سکے کہ وہ یہ کہاں ہے اس لیے بعض لوگوں نے اس کو کہاں پہ قرار دیا ہے بعضوں نے کہاں پہ قرار دیا ہے بعضوں نے دیوار اعظم جو کہ آسٹریلیا کے شمالی مشرقی ساحل پہ واقع ہے اس کو قرار دیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو دیواری چین قرار دیا ہے بعض لوگوں نے اس کو امریکہ کے کچھ پہاڑی علاقے کو قرار دیا ہے بہرحال سچی بات یہ ہے کہ شریعت اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ان تکلفات میں اور ان پی سیدھا باتوں میں نہیں جاتا حضرت عطلقمین نے بس ان کے درمیان دیوار بنا دی جو اصل مقصد کے سمجھانے والی بات ہے اور وہ قیامت تک اس دیوار سے اس طرف نہیں آ سکیں گے یہ ایک معجزہ ہے اور جب قیامت قریب آئے گا تو پھر وہ اس دیوار کو ڈال دیں گے اور یہ نارمل انسانوں کے خون خرابی کے لیے زمین پر پھیل جائیں گے اللہ تبارک وتحدہ کا ارشاد ہے کہ قانو کہا ان لوگوں نے یا ضلع ایزل کرنینج بے شکوج اور معجوج مخصد میں یہ خرابی کرتے ہیں ملک میں فہلنا جازر کہ ہم مقرر کریں آپ کے لیے کچھ خراج ٹیکس یا تنخواہ اعلیٰ کیا ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں حضرت نے کہا ماں متنی فی جو کچھ مقدور بڑھ دیا ہے مجھ کو اور میرے رب نے خیر بہتر ہے بکو بس تم میرے مدد کر لو افراد قوت سے اج البین کر دو تمہارے دن میں اور ان کے دن ایک موٹی دیوار اور پھر دیوار کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے حکم دیا آتونی زبر الحدید لاؤ مجھے لوہی کے تختے حتی اذا ساوا بین الصدفین یہاں تک ہی جب برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کے چوٹیوں تک پالا تو کہا انفخو اب اس میں پھونک مارو یعنی اس کو گھام کرو حتی اذا جا لہو نارن یہاں تک کہ کر دیا جب ان اے اس آئینی دیوار کو آگ کے طرح تالا تو فرمایا آتونی افرے والے قطرہ لاؤ میرے پاس کے ڈالو اس پر میں پگلا ہوا تانبا یعنی اس سارے تختوں کو گرم کرنے کے بعد اس کے اوپر پگلا ہوا تانبا ڈال کر اس کو یہ جان کر دوں فمستہ ہو پھر نہ سکیں گے ایز ضرور ہو یہ کہ وہ اس پر غلبہ حاصل کر سکیں اور مستفا ہو لگنخبہ اور نہ کر سکیں گے اس کے اندر کوئی سوراخ یعنی وہ ایک اتنی اونچی تھی کہ اس پر غالب آ کر کے کہ اس طرف کرانگ بھی نہیں مار سکیں گے اور اس کو توڑ کر کے یا اس کو کسی طریقے سے چیڑ پاڑ کر اس کے اندر سورا بھی نہیں کر سکیں گے جب فرے ہوئے تو کالا کہنے لگے ہاضار ربی یہ میرے رب میرا بانی سے ہوا فہضا جا آواد و ربی پر جب آئے گا میرے رب کے وادے کا وقت جو لہو دب کا وہ اس کو کر دے گا ٹکڑے ٹکڑی وہ کان اماد و ربی حق اور ہے میرے رب کا یہ وادہ سچا یعنی جب قیامت آئے گا تو پھر اس دیوار کے مضبوطی اس کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں رہے گی اور یہ سارے کے سارے ٹھوٹ پھول کے شکار ہو جائیں گے وہ تھا رکھنا پاؤں تو یوم یمو اور چھوڑ دیں گے ہم مخلوق کو اس دن ایک دوسرے میں گستے ہوئے ان سے خبصی سوری اور پھونک ماریں گے سور میں فجمعنا ہم جمع پھر ہم جمع کر کے لائیں گے ان سبوں کو ایک جمع ایک جمع, جمع کر کے لانا وہ ارزنا جہنم یوم کافرین اور دکھنا دیں گے ہم دو زخ کو اس دن کافروں کے سامنے نلین بو کانت آیل انحان ذکری کہ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا یاد سے وہ قانو لائ سنا اور وہ جو سن سکنے کے استطاعت تک کسے بھی محروم تھے یعنی محض اللہ تبارک و وطالیہ کہ مہربانی سے ہی یہ دیوار جب تک قائم ہے قائم رہے گی اور جب یہ ٹوٹ جائے گی پھر سارے انسان ایک دوسروں میں گھستے چلے جائیں گے قرآن مجید میں اللہ تبارک و وطالعہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی اور یہ سارے کے سارے مخلوق نکل پڑیں گے توفاض مجدا سے الا اور سلون یہ سارے کے سارے اپنے رب کی طرف ایسے دوڑتے ہوئے بھاگیں گے جس گویا اونچی جگہ سے نیچے کی طرف دوڑتے ہوئے بکریوں اور پیڑوں کا رڑ جاتا ہے یعنی اتنی ان کی زیادہ تعداد ہوگی اور یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ سمندر کے موجوں کے طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹے مارتے ہوئے یہ لوگ دنیا کے اندر آئیں گے تو یہ ایک مخلوق ہے جو قیامت کے قریب آئے گی اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیصال علیہ و سلام بھی ان سے تنگ ہو جائیں گے اور وہ اپنے مخلص دوستوں سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنا لیں گے اور پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس خنخوار قوم سے تو ہمارے حفاظت کر دیں پھر اللہ تبارک و تطالیٰ ان لوگوں میں جو کہ روئے زمین پر اکثر انسانوں کو قتل کر چکے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک ایسی بیماری لگا دیں گے جس سے ان کے بغلوں میں اور ان کے گلوں میں رسولیاں بڑھ جائیں گے جس سے گویا کہ وہ رسولیاں کے جو خطرناک قسم کی جاننے والی رسولیاں ہوتی ہیں اور جس جن رسولیوں سے یہ سارے کے سارے مر جائیں گے اور یہ اتنے بڑی تعداد میں ہوں گے یہ جج اور ماجوج کہ ان کو ٹکانے لگانا پھر مشکل ہوگا تو پھر حضرت علیہ سلیم اللہ سے دعا کریں گے یہ اب ان لوگوں کو ٹکانے کیسے لگایا جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جو ان کے لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں ڈالیں گے اور پھر اللہ کا اثر کے ساتھ بارش نازل فرمائے گا جس سے یہ زمین سارے کے سارے گھل جائے گی اور اس سازشی اور خون خوار خون سے ہمیشہ کے لیے انسانوں کو نجات مل جائے گا لیکن اس کے بعد انسانوں کا دنیا میں رہنے کے لیے زندگی بہت کم مل سکے گی اور اس کے بعد پھر قیامت برپا ہو جائے گا اب دنیا کے اندر جو بعض قومے ہیں بعض نے کس قوم کو یاجوج اور ماجوج کہا ہے یہ خون قسم کے قومیں ہیں مختلف زمانوں میں تو بھئی ان کو یاجوج اور ماجوج کے طرح قومیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جو انسانیت کی دشمن ہیں اور جو انسانوں کو بے درغ ان کا خون کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اور انسانوں کے جانور مانوں اور عزتوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ان کو صفحتی سے مٹاتے ہوئے تو ان کو یاجوج اور ماجوج کے طرح قوم تو کہا جا سکتی ہے لیکن یاجوج اور ماجوج جو اصل یاجوج اور ماجوج ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یاسف یاسس کے اولاد ہیں جو حضرت نو علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے وہ وہی ہے جو قیامت کے قریب اسروئی زمین پہ پھیلیں گے اور اس سے پہلے وہ کس جزیرے میں بن ہے دنیا کے کس کونے میں ہیں یا اللہ کے حکم سے ان کو کہاں بچ لوگوں سے دھور رکھا گیا ان کو تاکہ لوگ ان کے شرط سے محفوظ لے سکیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ وآلہمین اوہ باللہ من الشیطون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الیزین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء سول کاف کے لیے اور آخری رکوع ہے یہ آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر مشتمل آیت آیت آیت ہے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اللہ کا انکار کیا اور کفر اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے اللہ کے بندوں کو اپنا معبود اور کارساز بنا لیا یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے عبادت اور ان کے کارسازی ان کو آخرت میں نفع بخشے گا اور وہ آخرت میں اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان بندوں کا خیال ہے کہ یہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا معبود بنا کر اس سے یہ فائدہ اٹھا لیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اللہ کا احشاط ہے افا حاصب اللہ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہے عبادی یہ کہ ووٹریالے میرے بندوں کو من مندونی اولیاء مجھ چھوڑ کر میں اپنا حمایتی یعنی میرے سات تعلقات کو ختم کر کے یہ ان کے ساتھ تعلقات قائم کر دیں اور پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کو فائدہ دے گا جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت اصار صلاح کو اور یہود نے حضرت وزیر علیہ السلام کو اور مشرقین نے فرشتوں کو اور بعض لوگوں نے دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرچیدہ بندوں کو اور بعض لوگوں نے ویسے ہی بے جان مخلوق کو اپنا کرسز بنا لیا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ آخرت کے پریشانیوں میں ہمیں کامیابی سے امکنار کریں گے اللہ فرماتا ہے ان اعتدنا جهنم للكافرین نزلا مشک ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کافروں کے لیے کا کی جگہ قل کہہ دیجئے هل ننبئکم کیا ہم بتائیں تم کو بالافسرین اعمال کہ کن کا اعمال کے حوالے سے سر سے زیادہ خسارے والے ہیں اعمال الذين یہ وہ لوگ ہیں زل سعيهم في الحیات الدنيا کہ جن کی کوششیں گم ہو گئی ہے دنیاوی زندگی میں وہ ہوں یا سگون اور وہ سمجھتے رہے ان یسنون سنا یہ کہ وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں دنیا میں اپنے خیال کے مطابق انہیں بڑی محنتیں کی بڑے قربانیاں دی مالی قربانیاں دی جانی قربانیاں دی لیکن چونکہ ان کے وہ مالی قربانی اور جانی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے پیغمبر کے طریقوں کے مطابق نہیں اس لیے ان کے وہ محنتیں دنیا ہی کے اندر گم ہو جاتی ہے اور آخرت میں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ادہ اقلینہ کا فروغ ردیم یہی ہے بولو کی جو ممکن ہوئے اپنے رب کے باتوں کے والاہی اور اس کے ملاقات سے صاحب عام معلوم بس برباد ہوگا ان کے عمل فلانخی ملکوں گی عمل قیامت وزنا پھر ہم قائم ہی نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن تول کو یعنی قیامت کے دن ان کا حساب اور کتاب ہی نہیں ہوگا اس لیے کہ حساب اور کتاب اور ناپ اور تول اس کا ہوتا ہے کہ جس کا کچھ وجود ہو اور جس کا وجود ہی نہ ہو تو اس کا کیا ناپ اور تول ہوگا تو اسی طرح سے جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کر کے اللہ کے شاعر شرک کر کے یا محنت کی لیکن اللہ کے حکم اور اللہ کے پسند طریقے کے خلاف پیغمبروں کے طریقے کے خلاف تو قیامت کے دن ان کے وہ اعمال ہوں گے ہی نہیں وہ تو دنیا میں گم ہو چکے ہوں گے اور دنیا میں اللہ نے ان کو اس کا بدلہ دے دیا ہوگا تو اللہ کا ہے ذار کے جہنم یہ ہے ان کا بدلہ دوزخ بما کفر و ان کی کفر کی وجہ سے وہ کا خزاتی و رسولی اور اس وجہ سے کہ انہوں نے بنائے رکھا میرے باتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق یعنی میرے احکامات کا وہ مذاق اڑاتے اوڑا رہے اور میرے پیغمبروں یا پیغمبروں کے طریقوں کے وہ مذاق اڑاتے رہے ان اللہدینشک وول جو ایمان لائے وہ عمر السوالخات اور جنہوں نے اچھے کام کیے کا نت لم جنت الفردوس نزولہ ہے ان کے لیے جنت فردوس مہمانی کی جگہ فردوس کا معنی سرسبز و شاداب اداک یہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو اپنے انفرادی خصوصیت کی وجہ سے دوسری جنت کے مقابلے میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگتے ہو تو اللہ سے جنت اور مانگو کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلی اور افضل درجہ ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا اش ہے اور اسی سے جنت کے سب نہریں نکلتی ہیں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے تفسیر قرطبی کے حوالے سے اللہ تبارک و ترق اشات خالدین سیکھا یہ سدا رہیں گے اس جنت میں لائے بونان والا نہیں چاہیں گے اس سے جگہ بدلنا یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے جس میں داخل ہونے والا اس جنت سے بدلنا اپنا تبادلہ کرانا ہر گز نہیں چاہیں گے بخر کلات و ربی النف البرق علیمات و ربی مت یہ آیات جواب ہے اس سوال کا جو اہلی کتاب نے مشرقی نے مکہ کے ذریعے حضور نبی کریم وسلم سے پوچھے تھے ذلقہ کے بارے میں روح کے بارے میں اور اسابقات کے بارے میں تو اللہ تبارک وطلا فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجیے کہ میرے رب کی جو کلام ہے وہ اتنا وسیع تر ہے کہ اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے اور اتنا ساتھ اور بھی اور یہ سارے میرے رب کے فرامین لکھنا شروع کر دیں کہ یہ سارے لکھ لکھ لکھتے ہوئے ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رب کے جو معلومات ہیں ان میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی بلکہ اللہ مبارک و تعالیٰ کے علم اور حکمت اور معلومات وہ سے بھی زیادہ وسیع تر ہے تو یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے چھوٹے چھوٹے باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ سوچ کر کے یا یہ خیال کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے بھی جواب نہیں دیں گے اللہ فرماتا یہ ان کا خیال ہے قل کہہ دیجیے لوکان ربخرو اگر ہو جائے دریا میں سیاہی لکلیمات ربی میرے رب کے باتوں کے لکھنے کے لیے لینا فی الد ال ختم ہو جائیں سمندر یا دریا قبل کلیمات اور ربی پہلے اس سے کہ ختم ہو یا پوری ہو میرے رب کی باتیں جیتنا بھی مسری ہی مدد آ جی دوسری بھی لائیں ہم ویسے ہی اس کے مدد کو یعنی اتنے ہی سمندر ساتھ اور بھی سیاہی بنا کر ان سمندروں کی مدد کے لیے لائے خود کہہ دیجیے ان بشر حکم بے شک میں آدمی ہوں تمہارے طرح لوہا علیہ حکم آتا ہے مجھ کو انما اللہ حکم اللہ واحد جی کے معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے یعنی پیغمبر بشر ہی ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کے سارے مخلوقات میں اشرف المخلوقات وہ بشر ہی ہے امن کا نئی رجو ل پھر جو امید رکھتا ہو اپنے رب کے ملاقات عمل سو سے چاہیے کہ وہ عمل کرے اچھے ولاشر عبادت وبی احادہ اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی اس کا شریک نہ کرے اس لیے کہ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ انسان کے سارے محنتیں عکالت ہو جاتی ہے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور اس انسان کو اس کے سارے محنتوں کا کچھ نہیں ملتا چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہ ایک شخص جو ہیں وہ جہاد کے لیے جائے اور اس حوالے سے ایک روایت ہے امام حاکم نے اس کو مستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے اور اس میں ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا اس کے ساتھ یہ خواہش بھی تھی اس کی کہ لوگوں میں اس کے بہادری اور اس کے غازیانہ عمل پہچانا جائے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیاتی نظر فرمائی جس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں بھی ایسی نیت کرنے سے جہاد کا ثواب نہیں ملتا تو جو شخص اللہ کے لیے کی جانے والے اعمال میں کسی اور کو شامل کر دیں اور کسی اور کو دکھلاوا یا کسی یا کسی اور کی مرضی یا کسی اور کو چاہت اس میں شامل ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک وطالعہ کے یہاں سے وہ اعمال مسترد کر دیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کو اس کا کوئی اجر نہیں دیا جائے گا یہاں پہ سورہ کاف اپنے احتجام کو پہنچا وہ اخر الداوانہ الحمد رب العالمین رحت کے یہ آخری رقوع ہے رقو نمبر دس جو کہ آیت نمبر اکتر سے لے کر سولہویں تاریخ سے گزرتے ہوئے آیت نمبر 83 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے جبکہ یہ دسواں روپو پندرہ کے آیت نمبر 75 پر جا کر کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے حضرت موسیٰ علیہ سلاط و السلام اور حضرت حضرت سلاۃ وسلام کا واقعہ ہے جب دونوں حضرات کا آپس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت مص علیہ سلاۃ وسلام حضرت حضر علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے لیکن ان کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ کر وہ ان پر اپنے اعتراض اور تحفظ کا اظہار نہیں کریں گے جب تک خود حضرت حضر الیہ سلاۃ وسلام حضرت, حضرت, حضرت, علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ بتائیں تنا اللہ کا کہ ہے فن طلقہ دونوں چلے حد کا اظہار کی باقی یہاں تک کہ جب وہ جھڑے ایک کشتی میں حرف آ تو اس کو پھاڑ ڈالا حضرت حیدر نے حضرت موسیٰ نے فرم فرمایا حرف کہا پھاڑ ڈالا یا تھوڑ ڈالا یا اس کی پٹی اکھھیڑ ڈالی یا تورا تاکہ تو حرف کر دے اس کشتی والوں کو تفصیل گزشتہ رکو میں آ چکی ہے پوری وضاحت کے ساتھ کہ ان کشتی والوں نے حضرت حضر الیہسلاسلام کو پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس لیے انہوں نے حضرت حضرت علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت مصلاۃ والسلام سے بھی اجرت سوار ہونے کی طلب نہیں کی اور مفت میں انہوں نے ان کو کشتی میں بتایا حضرت حضرت سلاۃ والسلام نے کشتی میں بیٹھتے ہی ایک تختہ اس سے اکھڑا تو حضرت مصلاۃ والسلام نے فوراََ کہا خرقتہ لتغرق احلہا کیا تُو اس کو پھال ڈالا تاکہ تو اس کشتی والوں کو غرق کر دے لقد جئت شیئن عمراء البتہ ایک چیز کر دی جو بہت باری ہے یعنی تُو نے ایک ایسا کام کر دیا کہ جو تجھے ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا قالا خضرت حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَمْ اَقُلْ کیا میں نے کہا نہیں تھا ان کلم تستطیع ما ہی صبرہ کہ تو نہیں کہہ سکے گا میرے ساتھ صبر کر کے اعلی حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی میرا مؤاخذا نہ کرنا دیما اس بات پر نسی تو جمع بھول گیا ہوں ولا تلحقنی من امر اسرا اور مت ڈالیے مجھ پر میرا کام مشکل کر کے یعنی میں نے چونکہ عزم مسم کر رکھا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ سے وہ علم سیکھوں گا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے لہذا اگر آپ مجھ پر میرے پیارے اعتراض ہی سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے اپنے سے ارادہ کر لیتے ہیں تو میرے لیے میرا کام اور میرا میرے مقصد کا حصول تو مشکل ہو جائے گا یعنی بھول جوگ پر بھی میرے گریف کرو گے تو میرا تمہارا ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا فن فلقا پھر دونوں چل پڑھیں حتی اذا لقیا غلاما یہاں تک جب ملے ایک لڑکی سے فقط لہو بس اس کو مارڈا لکھا حضر علیہ السلام نے یعنی ایک گاؤں کے قریب چند لڑکے گیر رہے تھے ان میں سے ایک لڑکا اور روایت میں آتا ہے کہ جو زیادہ خوبصورت اور زیادہ سیا تھا پکڑ کر کے حضرت علیہ سلاد و نے اس کو مار ڈالا اور بعد روایت میں اس لڑکے کا نام جیسور آیا ہے وہ لڑکا بالغ نہ موسا نے قال فرمایا کیا تو مار ڈالا ایک پاکیزہ جان بخیر نفسن بغیر کسی وجہ لقت نکرا یقیناً ایک نامعقول کام کر دیا ہے یعنی اول تو نابالغ بچہ جو کہ جی پیساس میں بھی خطر نہیں کیا جاتا اور اس پر مزید یہ کہ یہاں پیساس کا بھی کوئی قصہ نہیں تھا پھر اس سے بڑھ کر معقول بات کیا ہو سکتی ہے لہذا یقیناً بڑی نامعقول کام کر دیا کہ ایک بے گناہ نابالغ بچے کو کھیلتے ہوئے قتل کر دیا حضرت حضرت سلاط و السلام نے حضرت مسا سلاۃ والسلام کے اس اعتراض کے جواب میں پھر وہی اپنی بات ہو رہی۔ کہ میں نے کہا نہیں تھا تجھ سے کہ تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکے گا انشاءاللہ یہ واقعہ رکو کے دوسرے حصے میں جو کہ سول و بارے سے شروع ہوتا ہے یہاں پندرہ پارہ اپنے اختتام کو پہنچا وآخر الحمدللہ و اخردانہ الحمد للہ رب العالمین